أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعيد ن سر طل مستی سر تو نمتا لئے میریل مقبوب کو راری بھی کریب دش ہدایت کا گنجینا ہے قیامت تک کے لیے جنہوں انس کے رشت و ہدایت کے لیے اللہ نے اسی کو کافی اور شافی بنا کر کے بھیجا ہے قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے اور قرآن عبادت مخلصہ توحید خداوندی کا اثبات کرتا ہے اور ہر طرح کے شرک اور شرک سے متعلقہ چیزوں کا رد اور نفی کرتا ہے قرآن کریم کئی سالہ عرصے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس نزول پر شران اور فن عادتن اتفاق رہا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو احادیث بھی وہی کی ایک عطا فرمائی ہے جیسے ایک متن ہوتا ہے اصل عبارت اور اصل اعلان بادشاہ کا اور پھر اس کی ایک شرح ہوتی ہے اس کی مشکلات سمجھانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلے میں اول ہے اس لیے آپ کی زندگی آپ کی سیرت اور صورت کو اس کی شرح بنایا ہے مسلمانوں کے تقریباً تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے امام بخاری نے بھی بدل وحی میں اسی کو ثابت کیا ہے سب سے بڑی وحی جس کے الفاظ یعنی نتخ اور نقوش عبارات بمام آری اور مطالب کے منزل من اللہ ہے وہ قراری کریم ہے الو ہی علیہ ذل قرآب جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر صحیح قول کے مطابق سب سے پہلے سورہ اک کی پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں اقرا بس میں رب خلق خلق الانسان من علق الق اقرا و رب کلک رب الدی علم, علم الانسان قلم البل انسان عالم سور الگ کے بعد دوسری وحی مزمل ہے تیسری مدثر ہے چوتھی سور قلم ہے اور پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے یہ نزول کے اعتبار سے ترتیب دو ہے ایک عرشی ہے اور دوسری فرشی ہے عرشی ترتیب وہ فرشی کے مطابق ہے لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کریم اس شاد سے ہے جس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر بقرہ ہے پھر آل عال ہے پھر نسا ہے معدہ ہے انعام ہے آرام ہے انفال ہے توبہ ہے یونس ہے حود ہے یوسف ہے رات ہے ابراہیم ہے ہجر ہے نحل ہے بری اسرائیل قرآن ا ترتیب الفرشی موافق ال ترتیب بل ہوا پرہان و مجید فی لوہ محفوظ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن کریم ترتیب سے تھا وہی کے کتاب کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حکم البرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے یہ ترتیب نازل ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مصاحف جو اجل ہے اصحاب کہتے وہ قرآن کریم کو اس ترتیب سے رکھتے تھے ایک ترتیب اور تھی اس کو حسبت نزول کہتے ہیں نزول کے اعتبار سے جیسے پہلے سورہ الگ کی پانچ آیتیں آئی وہ انہوں نے لکھی پھر صورت مزمل نازل ہوئی وہ لکھی پھر مدثر نازل ہوئی وہ لکھی پھر سورہ قلم نازل ہوئی وہ لکھی پھر سورہ فاتحہ اس طرح سورہ فاتحہ ان کے پاس پانچویں نمبر پہ تھی اس کو حسبن نزول کہتے ہیں نزول کی یاداشت کے لیے کہ نازل اس طرح ہوا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں اقدس میں جب ترتیبی فرشی کو ترتیبی عرشی کے مطابق کر دیا تو اتفاق صحابہ سے اعلان کیا کہ اب تم لوگ اس ترتیب سے رکھا کرو اور صحابہ نے اس پر عمل فرمایا شاید کچھ لوگ ایسے تھے جو عرت عثمان کے اس اعلان کو ضروری نہیں سمجھتے تھے وہ سابقہ اپنی ترتیبوں پر قائم تھے اور جب اس سے پیدا ہونے والے اندیشے کا خطرہ بڑھ گیا تو حضرت عثمان نے ان کے ساتھ سختی فرمائی خلیفہ راشد کی حیثیت سے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں رائے ثواب تعلیم فرما دیں یہ مسئلہ طویلت ذیل ہے قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل قرآن کے اخیر میں اس پر بحث کی قاسم ابن سلام دو سو چوبیس میں انتقال کر چکے ہیں امام بخاری سے بھی پہلے اور تعبین و اتباع کے خاص شاگرد ہیں اور بھی جماہیری مفسرین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور خصوصی کرم فرمائیوں میں سے اس واقعہ کو لکھا ہے بعض صحابہ کے پاس اپنی یاداش کے مطابق تھا تو یاداش میں تو فاتحہ یا آخری چھوٹی صورتیں سب کو ایک جیسی یاد ہوتی ہے انہوں نے قرآن کریم میں یہ سورتیں نہیں لکھی اور وہ کہتے تھے کہ وہ تو ہماری روح ہے ہماری جان ہے مطلب یہ کہ सकते हैं ہی نہیں سکتے حضرت عثمان نے ان کو بھی تاکید کی تھی کہ آپ ترتیب صحیح کر رہے کوئی ظالم کوئی مغلط بات میں آنے والا کئی قرآن کو کم صورتوں والا نہ کہے ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی قرآن ہے جس کو قرآن سے اختلاف کرنا ہو اسلام کو ختم کرنے کی خواہش ہو وہ قرآن سے اختلاف کرے گا اور قرآن سے اختلاف تو بظاہر ہو نہیں سکتا اللہ کی کتاب ہے تو صحابہ پر اعتراضات تنقید یہ ہو سکتی وہ انسان ہیں غیر معصوم ہیں اور یقینی طور پر ان سے بعض چیزوں میں بشری اختلاف جائز ہے اسی کو سبب بنایا دینی اختلاف کا اور ایک مستقل سر کا دین کا وجود میں آیا جنہوں نے نماز میں ارزان میں قرآن میں اختلاف کیا اور سنت کا حدیث کا سرے سے انکار کیا یہ جو کی یاداشتیں ہیں اس میں مسافی ابن مصروف مشہور ہے معاذ ابن جبل کا مصحف مشہور ہے عائشہ صدیقہ کا مصحف مشہور ہے بعد میں تابعین اور تبہ تابعین میں مذاہب ہیں کچھ کچھ موجود بھی ہے ان میں صورتوں کا فرق ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ملک میں پنج سورہ لکھا جاتا ہے بعض میں دہ سورہ ہے کچھ <coughs> لوگ یاسین رحمان مزمل تغابر سورہ ملک لکھ لیتے یاداشت کے لیے اس کو پنج سورہ کہتے بعض دس لکھ لیتے بعض بیس بعض پچاس یہ یاداشت کی بات ہے کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ ان کا قرآن ہے، کم صورتوں والا یہ اس کا سوئی فہم اور قلت آکال ہے اور یہ بات مسلمات کے درجے میں ہے یہ صحاب کرام کی یا تابعین و تعبین کی باقی وہ علیحدہ چیز ہے اور مصاحف کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سورت یونس میں ما یا لی ان لہو من تلخا نفسی میں چاہوں بھی پیغمبر ہونے کے باوجود عربی نسل ہونے کے باوجود میں قرآن کریم تبدیل نہیں کر سکتا اختیار نہیں تلا طاقت نہیں پیغمبر سے کھیلوائے کہ آپ کہے کہ میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا رضول محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے انزل ذکر وہ انا لافظ کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں جب اللہ تعالی محافظ ہو تو مخلوقات کہاں اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرق قائل ہے کہ کمی بیشی ہو چکی ہے ان کے ہاں بھی یہی قرآن ہے اور وہ اپنے خیال اور نظریے کے مطابق قرآن کریم نہیں رکھ سکتے یہ بھی قرآن کا بہت بڑا موجزہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو قرآن لکھا گیا تھا پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا یہ کمکلوں کا خیال ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو سینوں سے کاغذ پر اتارا گیا اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس مصحف کو بڑھا دیا گیا یعنی ایک نسخہ تھا اور اسلام اچم میں پھیل گیا دور دراز تک پہنچ گیا لوگوں کو ضرورت پیش آئی قدرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے سات کے قریب مساحف تیار کرائے وہ نسخہ جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا اس کو بنیاد بنایا کیونکہ اس پر کرشیوں کا اتفاق تھا اور اس سے مزید نسخے لکھے اور ان نسخوں کو اس وقت تک جو عالم اسلام تھا پوری دنیا میں ان کو بھیجا اور ان کو کہا اس کے مطابق قرآن رکھو اگر کوئی اس سے خلاف ہو تو اس کو ہٹا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجتبائی دہلی کا چپا ہوا تھا آج کمپنی نے کیوں چپوایا گیا کمکلا اور مصر سے قرآن چپ چکے تھے تو پھر ہندوستان کے مجتبائی نے کیوں چھپوائے یا ہمس میں چپ ہی رہے تھے تو مصر کو کیا ضرورت تھی یا مصر پاکستان ہندوستان میں چپ چکے ہیں تو سعودی عرب کیوں چاپ رہا ہے جیسے یہ خیال خام ہے بے لبی کی بات ہے اس طرح یہ اشکال کرنا قدرت ڈبک کر تو لکھ چکے تھے تو عثمان کیا لکھوا رہے تھے نادان لوگوں کا اور بے دین لوگوں کا غلط حملہ و ناجائز بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی نسخے کی ضرورت تھی کہ اس کو مزید بڑھا دیا جائے اور ایسے ہی کیا گیا ہے قرآن کریم جس طرح عرش میں ہے زمین پر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے اور یہ عرشی ترتیب کے موافق فرشی ترتیب پر مشتبل مصحف پیغمبر کے زمانے سے ابو بکر عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ایک قرآن ہے ہست قرآن یک والا کن اصحول بھی نند آ رہا قرآن, قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں کے ہیں دل ٹیڑھے ہیں ایمان نہیں ہے ان کو دو تین نظر آ رہے ہست قرآن یک والا کہ نہولا احول کہتے جو ایک کو دو دیکھتا ہو مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ گلاس میں پانی لاؤ وہ طالب علم بھی تھا جس کو بال زبانوں میں چگر کہتے پشتوں میں منگنے والی چگار تیڈو ہے جہاں گری پوختوں کی وہ تتریڈو آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو طالب جو چلا گیا تو واپس آیا استاد کہا کہ دو گلاس رکھے ہوئے کون سے مل لیا ہو بہت مختاز تھا استاد نے کہا ایک کو توڑ دو دوسرے میں پانی لاؤ ایک جو توڑ توڑو دو دوسرا وہ تو ایک ہی تھا اس کو دو نظر آ رہے تھے ہس کپور آدی اکولا کے دھاخ والا ہس ہول بی نند آ عالت عثمان کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں یا ابوبکر کے مبارک دور میں جو قرآن کریم لکھا گیا ہے اور جمع ہوا ہے اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو پیغمبر کے حکم پر قرآن شریف نازل ہونے کے بعد لکھتے تھے سورتیں اور آئے اور ان میں سب سے بڑے زید ابن ثابت تھے بخاری میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کو کہا انترج راب لانتحموں کا وقت کن تخت بلواہ رسول اللہ صبح نوجوان آدمی ہیں ہم آپ کے علم سے مطمئن ہیں لالت تہموں کا کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں گے اور پیغمبر کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اکثر آپ لکھتے تھے اب بھی کوشش کریں اور قرآن شریف کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں زید جب ثابت دیر تک کہتے رہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے ایسا کام کیوں کرتے ہو جب پیغمبر نے نہیں کیا ابو بکر نے بتایا کہ میں بھی یہی کہتا تھا عمر نے اسرار کیا فشرا حل صدری کا معاشرہ صدر عمر اب اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا جیسے عمر کا سینا کھول دیا حضرت زیدب نے ثابت کا شرح صدر بھی گفتگو سے ہو گیا زید بن ثابت بخاری میں جمع میں قرآن میں ہے ضلع ثانی میں کہ زید بن ثابت کہاں کرتے تھے کاش کہ یہ لوگ مجھ سے پہاڑ اٹھوا لے تھے وہ آسان تھا لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا ترتیب سے لکھنا پیغمبر کے زمانے کی وہی کو ٹٹوڑنا تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام بعض آیات وہ ان کو کچھ دیر سے ملی لقت جا کم رسولم میں دھنفس کم آزی سنا لے ہہانت ہری سنا لے کو توبہ کی آیا اور رجاڈن صدق معحد اللہ علیہ امن ہومن خدوان ہم من تجر یہ آئی پی صحاب کے تھے ہم سنتے تھے پیغمبر سے لیکن بوقت جمع نہیں مل رہی تھی تھیمہ کے پاس پھر مل گئی تو یہ ایک اشکال ہے کہ نہیں ملی اور پھر ملی اس کا کیا مطلب ہے میری گفتگو پر جو غور کرے ان کو اشکال نہیں ہوگا کیونکہ وہ پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے زمانے میں لکھا ہوا چاہتے تھے اس سے لکھیں گے یاد تو سب کو ہے معلوم سب کو ہے وہ نہیں چاہیے جو نبی نے کہا ہو کسی کو اور اس کا لکھا ہوا ہو اس وقت کا لکھا ہوا لے ہے چمڑے پہ ہو یا کپڑے پہ ہو یا کسی کھجور کی چھالی پہ ہو یا کسی ٹھیکری وغیرہ پر یہ حضرت خزیبہ کے پاس پیغمبر کے حکم پر لکھی ہوئی ان کے زمانے کی مل گئی اور بڑے خوش ہوئے تھا پورے قرآن میں دو یا تین مقام ایسے ہیں کہ جن کو آ, تلاش کرنے یا ٹٹوڑنے کے بعد مل گئے یہ بھی موجوزہ ہے کہ باہر ہار ملی گئے اللہ اکبر اس کہنے کے بعد اس جواب کی ضرورت نہیں ہے کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا کہ وہ اکیلے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے وہ ایک گواہی اور اس کی دوسروں کی دو نہیں آیف تو متواتر ہے اور اس کے حافظ بھی متوارث موجود تھے البتہ پیغمبر کے حکم پر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ لکھ چکے ہیں اس زمانے کے لکائی کسی سکھ کے پاس چاہیے وہ مل گئے لا الہ الا اللہ قرآن کریم جو شخص جانتا ہے اور جو قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتا ہے اس کو اندازہ ہوگا قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں اس کی ایک دلیل بھی ہم پیش کرتے ہیں بڑی عجیب و غریب دلیل ہے کہ اور تخل اندازی تو رہنے دیں جمع میں قرآن میں حضرات صحابہ نے قیاس نہیں کیا قیاس کو بھی روک لیا ہے قیاس تو تب ہوتا ہے نا کہ قرآن میں ایک دلیل نہ ہو یا سنت میں نہ ہو تو قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے قرآن خود موجود ہے تو قیاس کی عادت کیا ہے ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن شریف کی صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا فاتحہ سے پہلے پقر سے پہلے عالمران سے پہلے نساء سے پہلے پائدہ سے پہلے انام آراف انفال ان ان صورتوں سے پہلے اور صورت یونس سے لے کر آخر قرآن تک تمام صورتوں ایک سو تیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دسویں پارے میں جب سورج توبہ آئی تو تمام کاتب اور ان کے قلم روک گئے پیچھے اوکے بیٹھ اور آپس میں کہا کہ اس کا کیا کریں گے تو سب نے کہا ہم نے پیغمبر سے بغیر بسم اللہ کے سنا ہے اور کاتے نے وہی نے کہا ہم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا بھائی تلاش کرو تمام مساحف یاداشتیں پیغمبر کے زمانے کی کسی ایک جگہ بھی سورت برات پر بسم اللہ نہیں ملا تو صحابہ نے کہا اکتبو دنیا بسم اللہ کے بغیر لکھ دو ایک عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا ایک سورت توبہ کو ایک سو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر صورت سے پہلے ہے یہاں نہیں ہے تو یہاں لکھ لیتے مگر صحابہ کی رائے تو دخل نہیں ہے قرآن کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا کہ چلو اس کو قیاس کر کے لکھتے ہیں اس سے صحابہ کے کی آلات دیانت داری قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمے میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں فرضی اللہ واردا وجالل جن نتمسواؤ سور فاتحات جو پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے تفسیر در منصور میں اور صحیف ابن آبی زناد میں اور موسا ابن مسعود میں اور مسحا امام ابو ابوداؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مذاہب میں ہیں تفصیلیں ابن المنظر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا کہ میں جب غارے ہرا چاہتا ہوں یا آتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے اور مجھے خوف سا ہونے لگتا ہے خدیجہ تلکرا نے وراقا ابن نوفل سے پوچھا اس نے کہا ان کو کہے کہ وہ ٹھہرے اور نہ دوڑے گھبرائے نہیں چنانچہ حضرت جب ٹھہر گئے تو فرشتہ میں مدار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور آپ کو حفظ ہو گئی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لا تو ہر بی لسانک لسان اکلتا جناب لینا جمع ہوا ہو ایزا کرانا افت طبی قرآنہ سمنا علینا بیان <بَيَادًا> کیا آپ کو سمجھانا آپ کے دل میں بٹھانا آپ کو یاد کرانا آپ کو اس کے مفاہین سمجھانا پھر پوری دنیا تک پہنچانا اللہ تعالی نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے ورفانہ القر کرانا یہ جو کیفیت بیان ہوئی اور پھر فاتحہ نازل ہوئی یاد رکھنا یہ حیبت اور جلالت صورت کے علاقی جیسے آپ نے فرمایا فلاں سورت کے نزول کے لیے چالیس فرشتے آئے فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ ستر فرشتے آئے یہ جلالت اور حیبت کے لیے ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے کوئی بھی خصوصی خط خصوصی شخصیت تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں اور دو چار مختر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی سیاو نامہ پیش کرتا ہے فاتحہ کے آسامی کافی سارے اور کثرت السامی تد الو العظمتی وزارتی فاتحہ کے نام زیادہ ہے اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی صورت ہے شان والی ہے عظمت اور بڑائی والی صورت ہے فاتحہ لے انل قرآن یوفتہوں میں قرآن یہی سے شروع ہے موجودہ ترتیبی فرشی اور آرشی کے مطابق فاتحہ لے انہا للکتاب حت قرآن کے آغاز اور صدر کی صورت ہے فاتحہ فاتحہ ل قرآن فاتح للكتب فا و فتح من هذه بے اس سورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے منسوخ کر دیا ہے اور کمالات علوم سورت سے واضح ہے آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے فاتحہ کا ایک نام روکیا ہے صحابہ نے جس قبیلے کے امیر کو دم کیا جنہوں نے ایک ریوڑ اعزاز میں دیا آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ روکا تو یہ دم میں بھی کام آتی ہے دم کرنا تین طریقے ہیں نا سب سے اعلیٰ اور عمدہ طریقہ تو دعا ہے کہ آپ کچھ صورت ہے یا آیت ہے یا دعائیں پڑھ کر کے اللہ سے خیر مانگے شفا مانگے صحت مانگے تندرستی مانگے سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جس کا حکم آئے ہیں ادو اور اب اللہ سے دعائیں مانگا کرو اور دعا المنی لمو منی استجاب ازاکانہ زہر الغیب مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ جب اخلاق سے ہو اللہ قبول فرماتے دعا خود مانگنا زیادہ اکثیر ہے کیونکہ درد فکر تشویش غم صدمہ جو خود ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا یعنی اخلاص اپنے کام میں اپنے لیے تو بہت ہوتا ہے بعض اوقات بعض گڑیاں بعض اعمال ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا مستجاب سمجھی جاتی ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد روزہ اختار کرتے وقت رات کی گڑیوں میں لیکن فرض نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر بیٹھے رہے اور دعائیں مانگتے رہے تینتیس چونتیس کی مرضی کرتے رہے اور پھر مرضی سے اٹھ کے کپڑے جاڑ کے اور سنت پڑے یہ غلط طریقہ ہے خلاف سنت جن فرضوں کے بعد سنت موقع ہے جیسے زور کے چار فرضوں کے بعد دو مغرب کے تین فرض کے بعد دو عشاء کے چار فرض کے بعد دو جمعے کے فرائض کے بعد چھ وہاں فرضوں سے فارغ ہوتے ہی سنتوں کے لیے قیام مناسب ہے القیام الى ال سنت بالفرض مسنون اصل سنت یہ وان شمس لب میں الوانی لاباس بقرات لورات وکلمت و لاباس تستابلخلاف لولا یعنی اگر جائز ہے بھی تو بہتر اور سنت نہیں تو بہتری اور سنت کا اتباع اس میں ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنت کے لیے قیام کیے جائے میں اکثر دیکھتا ہوں طالب علم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اشارہ کرتا ہوں ٹوٹے آپ سنت پڑے اس میں بعض بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی تھوڑی کمی ہو رہی ہے احتیاط بہت اچھی مسائل کے بیان میں تھوڑا سا کمی ہے اس لیے طالب علم غریب اور سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے تصبیہات پڑھتے ہوئے لکھا ہوا ہے ابو داود میں کہ بھائی مینی صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے ایک لالا نے لکھا ہے کہ یہ علی عزیزوں کا مزہ ہے میں نے کہا علی قاری برقاد جلد سفر تین سو لکھتے ہیں تو وہ ملا قاری خاری علی ہے طاہر پٹنی تک ملب اجمہل بہار گل پانچ پانچ سو ستاسی لکھتے ہیں تو علیحدی سے اور تحتاوی البراقی ایک سو بہتر سوحے پر لکھتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے وہ علیحدی سے ایک دنیا میں آپ ہنفی آئے ہوئے ہیں ہنفی نہیں ہے بے خبر ہے بے خبر اور انا سو لما الما اسی طرح بعض طالب علم یا بعض دوست ہمارے دائیں ہاتھ پہ گڑی پہنتے خطاو شام میں لکھا ہے کہ آل سنت انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں پہننا بن دید الرافظ یا روافظ کی علامت ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات ہے اس میں لیکن ہمیشہ اہل سنت اکابر نے صحابہ و تابعین نے ادبا نے مشتدوں نے مددسوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھی اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی مثال جیسے مرد اور عورت تو مرد تو کامل ہوتا ہے اس کو زیب زیبزینت کی ضرورت نہیں ہے لیکن عورت ناخے ہے او میونش و فل ہیلیا وہ وفل خسوام غیر و تو خاتون اپنے نقص اور کمزوری کو چھپاتی ہے زیورات سے لال کپڑوں سے ٹیسٹ پپاس سے مرد کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگرچہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے اور کچھ روایات بھی میت ہیں جیسے تربی اور شمائل وغیرہ لیکن عمل جو اہل حق کا اہل سنت کا چودہ سو سال سے رہا ہے وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے اور گھڑی بھی انگوٹھی پر قیاس ہے اس لیے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں ہونا زیادہ موزون ہے حدیث اور فکا کے قریب ہے اللہ و اکبر و کبیرا بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے جیسے یہ قمیض کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں تو یہ عموماً الٹی ہوتی جی ہے الٹی گمت میں جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں یہ الٹی ہے اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں اس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اصل ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا ہم اصحاب الیمین ہیں دائیں ہاتھ والے ہیں اور کمی صدری واسکٹ شیروانی ڈبا یہ سب دائیں پائیں پہ آنا چاہیے لیکن ایک عرصے سے کمی سے الٹا سیل رہی ہے شیروانیاں واسکٹ سدریاں جبے ان میں بھی بائیں طرف دائیں پر ہوتی ہیں ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی <laughs> میں نے کہا پشن میں کہاوت ہے کہ غریب مولا کے اذار پہ کوئی قلم نہیں چونکہ میں آج مسکین ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتے آپ میں نے کہا ہاں ویسے آپ نے اس پر اب تک کتنی کتابیں دیکھی ہوگی تو چپ ہو گئے میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے اس پر کتنی کتابیں لکھی اور سب سے پہلے کس نے لکھی سب سے اہم کس معلوم ہے آپ وہ حیران ہو گیا میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث محدس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب اس میں لکھا ہے کہ کمیز کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوائے یہ غلط طریقہ سر کہہ رہے وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی میں نے تو شیخ عبد نے میرا مامو ہی نے چچا ہے ہندوستان کے ایک سربراہور عالم ہیں اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف سمجھی گئی اس لیے خلاصت الفتاح کے ساتھ چھپی تو میں نے کہا ہدایات پڑھا ہوگا کہ ہاں بالکل میں نے پڑھایا بھی میں نے پڑھایا نہیں پڑھا ہے پڑھاتے تو ایسے غریب بھی اسکیم نہ ہوتے میں نے کہا کتاب الجنائز میں صاب یہ کہتے ہیں کہ مرغے کو جب کفناتے ہیں تو پہلے بائیں طرف کا کفن لپیٹے لیا علیہ الیمنا تاکہ دائیں کپڑا اوپر آ جائے کما کا نہ فی حیاتی آپ کا کفن تو ہم اور طرح لپیٹیں گے دائیں پہلے پھر بایا کیونکہ آپ حیات میں الٹا بیلتے ہیں صاحب ادا تک جو مسلمان پیدا ہوئے تھے وہ اس طرح کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں تبھی تو وہ کہہ رہے کہ کفن تک اس بات کا خیال رکھا جائے یہ اپنی کمیز پہنتے طالب علم میں سابعہ دورہ تخصص کا یہ شیخ الحدیث ہے مفتی صاحب ہے ان کو تمیز نہیں ہو رہی ہے. وہ صاحب ادا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دائیں کو بائیں پر کر دے. اب جب صاحب ہدایات تک لکھا ہے تو ہدایہ کی سینتیس مشہور شرح ہیں ہمارے پاس سب میں لکھا ہوا ہے اور جب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے اور کسی اور فتوے کی کتاب میں یا کی کتاب میں نہیں ہے تو ان کا نقص ہے یہ اور کتنے نقائص ہیں جو واقع ہے عبارات و تعبیرات میں خیر الحمدللہ انہوں نے اپنے بھی کپڑے ٹھیک کیے اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی بلکہ ایک دفعہ مجھے لے گئے کہا جو اس پر بیان کر لو میں نے بیان بھی کیا بعض مولوی ایسے ہیں کہ ان کو میں نے کپڑے سلوا کے دیے یہاں سے اپنے دردی سے یعنی بھی جی دردی نہیں سیتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مطلب تیان کر نا دردی کو نہیں سمجھا سکتا ہے وہ پیسے لیتے ہیں مفت دیتا ہے خیر جی درد کے پیچھے گیا میں اس کو سمجھا کہا مجھے نہیں بولا آج کے بعد انشاءاللہ میں اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ علماء لمحہ آئے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ دائیں بائیں پہ تو میں نے کپڑے جوڑے سلوائے اور مولویوں کو دے دیے میں نے کہا یہ مفت ہو رہے ہیں یقین کر لو بازوں نے تبدیل کیے اور بازوں کے جب وہ پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کہاں چلے گئے وہ جو اس لیے خط میں پھیلاڑے لفظ اڑی بیا کال کے خط میں ہاں میرا سلوانے کا یہ مطلب ہے کہ تو جو ہے نا ابھی چلنا سیکھ رہے اور جیسی ماں کسی کو کمیز اڑاتی ہے میں تمہیں اوڑاؤں گا میرا مقصد ہے کہ آپ انسان ہوں گے اور آپ اس عمل کا احترام کر کے خود بھی ہمیشہ ایسا کریں ایک اور بزرگ عالمی دین ہیں ہمیں ان سے شاگردی کی نسبت بھی ہے وہ کہتے تھے یار آپ مجھے اس طرح کنارہ بناتے ہیں پھر میں درزی کو تیس روپے دے کے اس کو ٹھیک کرواتا ہوں میں نے کہا ٹھیک کرواتے ہیں یا بگاڑتے ہیں تو ایک دن میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہو گئی الحمدللہ وہ بات ان کو لگی اور اب وہ صحیح کپڑے پہنتے ہیں اور کمیز کا دایاں بائیاں پر رہتا ہے توجہ نہیں ہے اکثر تو خیال نہیں ہے یہ جو جمعے کی فجر ہے اور اس میں خیرات ہے الفلا میم سے اور سورہ دہر یہ مداوم خیرات ہیں یعنی اس میں نبی سے دوسری خیرات ثابت نہیں امام ابو جعفر تہاوی نے تمام نمازوں میں دوسری صورتیں بتائی لیکن جمعے کی فجر میں کہا تو مگر کوئی سورت نہیں بتا سکے اور یہ طے ہے کہ جمعے کی فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علم نے ہمیشہ الفلام سجدہ اور دہر پڑی ہے بعض فقار نے جو لکھا ہے کہ پڑھے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ وہ داوب نہ بنے سیا میں مورنا عبدالحی صاحب نے اور نصب نسبرایا میں جمال الدین ضلع نے نسبرایا جل دو سب اچھی چار جلدوں والا نسخہ اس میں لکھا ہے کہ جب حدیث میں مداوت آ چکی ہے تو کسی امتی کا یہ کہنا کہ مطابق نہ ہو غلط ہے یہ پڑھنا بھی سنت ہے اور تمام بھی سنت ہے کیونکہ عبداللہ اللہ ابن کا جو طریق ہے موجہ میں صغیر تبرانی صفا ایک سو اسی اکاسی اس میں عبداللہ عبد مسعود کہتے ہیں وکان یدین ازالے حضرت توام فرماتے تھے اس پر یعنی اور دنوں کی قیرات تو بدلتی رہتی تھی لیکن جمعے کی فجر میں ہمیشہ آپ نے پہلے میں الف لام میم سے اور دوسری میں دہر پڑی ہے شیخ الاسلام شیخ الرب ولی جب مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردوں سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو جی امامت کرتا ہوں تو باتوں باتوں میں پوچھتے تھے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں بڑھتے ہو جو لائق ہوتا تھا بآمل وہ کہتے جی سجدہ ہوتا تو حضرت بڑی دیر تک دعائے دیتے تھے اور جو کہتے ہیں جی کوئی بھی پڑھ لوں یہ وہ تو حضرت پہ فرماتے تھے تم نے دیوبند میں کیا پڑھا تھا میرے درس میں کیوں شریک ہو رہے تھے سجود قرآن میں بھی ہے مواقیت میں بھی ہے فضائل میں بھی ہے سلات الجمے میں بھی ہے بخاری میں ترمندی میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرو تنزیل اصدہ پھر رکا تل اولا بن الفجر یومل جمعہ وہ سورت ال تحر فر رکا تلسانیہ اوکما مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی اسلاحی شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہے لیکن ان کی لائن دوسری ترقی رات اور تجوید وغیرہ پڑے ہوئے دیوبند کہتے جیسے مولانا قاری ملتان والے فاضل دیوبند تھے یا کراچی میں قاری حبیب اللہ صاحب تھے جمعیت تعلیم القرآن والے انہی کے مطابق چل رہے تھے یہ مولانا حبیب اللہ بھی دیوبند فاضل تھے شیخ الاسلام کے شاگرد تھے کہتے ہیں مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور فجر کا وقت اسٹیشن میں آیا آپ نے قاری نجم الدین صاحب اصلاحی کو کہا کہ نماز پڑھا لیں قاری نجم الدین نے سوچا کہ اسٹیشن ہے جلدی ہے کوئی صورت پڑھ لی نہیں سے تو مولوی پڑھتے نماز کے بعد دیکھا گیا تو شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کے آسار تھے اور کالی نجم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی آنے کا ٹائم معلوم نہیں تھا کیا اب بھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے کس بات کی جلدی تھی اور فجر میں جمعہ کی فجر میں کون سی صورتیں پڑی جاتی ہیں کہ مجھے یاد آیا میں نے کہا جی غلطی ہو گئی تو غلطی نے بھی ہمارا پورا ہفتہ برباد کر لیا دارلوم دیوبند میں جمعے کی فجر شیخ الاسلام خود پڑھاتے تھے فرماتے تھے یہ مولوی اور قاری اپنی آسانی کے لیے کوئی اور صورت پکڑ لے اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے ایک دن ہکی مولمت مورانا اشرف علی صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور جمعے کی فجر کی مورانا اشرف علی صاحب نے اضرت شیخ الاسلام کو کہا کہ نماز آپ پڑھا رہے حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و تہار پڑھتا ہوں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے حضرت کی ملمت نے کہا جس کو تکلیف ہے وہ کہیں اور چلے گئے یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا شیخ الاسلام نے سجدہ و تہار پڑھی سجد کی جگہ جب آئی تو سجدے میں چلے گئے پھر رکو اور خیرات رکو لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا نماز کے بعد لوگوں نے کہا یار میں تو پتہ ہی نہیں چلو آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے نماز ہوئی یا نہیں حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آج کی اس سنت کے احیاط سے اب تک جو نمازوں میں کمی کوتائی ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے یہ واقعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی نے حدود اختلاف میں نقل کیا ہے اور اس کو پورے دلائل کے ساتھ نقل کر کے اس کتاب کو میں نے شائع کیا اور اس کا نام رکھا ہے آداب اختلاف یہ مسائل اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے باقی کل امیر و نفسی لا الہ الا اللہ. تو سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہے ایک نام اس کا روکیا بھی ہے دم درود جھاڑپوک بتایا تھا کہ تین طریقے ہیں آیات یا تعواب کے استعمال کے سب سے علاو ارفا طریقہ دعا ہے اور دوسرا طریقہ وہ دم کرنا ہے آیتیں پڑھیں اور اس وقت متوجہ رہے بیمار پر اور کوئی خیال ذہن میں نہ لائے اور اگر قریب ہے تو آیات پڑھتے ہوئے منہ میں رال بنائے اور اس رال کے ذرہ برابر سا ذرا معمولی سے دم کرتے ہوئے وہ مدمو کو جس کو آپ دم کرتے پہنچنا چاہیے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیات کسی پلیٹ یا پرچ میں لکھ لی جائے زعفران سے یا ویسے ہی بغیر نشانی کے جیسے آپ لکھتے ہیں صاف قلم سے اور پھر اس میں پانی ڈال کے پلائے اور اس کو کہے گی کہ یہ پی لے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دونوں کی اجازت دی ہے اور آج ہنا بلا آستین چڑھا کے لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں اطب النبی ابن قیم صفا دو سو ستر ابن قیم کے میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمے سے پوچھا کہ بعض لوگ لکھ کے پلاتے ہیں شیخ الاسلام نے کہا جس کا پڑھنا جائز ہے اس کے لکھ کر پینے میں حرک کیا ہے کیا <تصفيق> ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے ہم تعویذ کہتے ہیں تعویذ اصل میں آس اوزو سے باب تفیل ہے اوز اوزو تعویذ کے معنی ہیں کسی کو پناہ دلانا بعض آیات اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ ان کو لکھ کر کے دیا جاتا ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ کلمات مانے بنتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں شر کے لیے فساد کے لیے بیماریوں کے لیے تکلیفوں کے لیے کہتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک بچی آئی کہ جی میری امی بہت بیمار ہے ہندوستان کی زبان میں عالم کو ابا جی کہتے بڑے ابا بڑے ابا میری امی سڑک رہی آپ کوئی لکھے کے دے رہے وہ بزرگ سر پہ ہاتھ پکڑ رکھ کے بیٹھ گئے اف اور غمگین ہو گئے بہت زیادہ اور ان کی عادت نہیں تھی تعویذ لکھنے کی جو لوگ لکھتے ہیں ان کی چلتی ہے جو نہیں لکھتے ان کی نہیں چلتی جے علوم ہے دونوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین یہ بچی بہت پریشان ہے اپنی والدہ کے لیے ان کی والدہ تڑپ رہی ہے جو اس سے دیکھا نہیں جاتا اور مجھ سے سنا نہیں جاتا اے سننے قبول کرنے والے اس کی امی کی تکلیف دور فرما رہے اور بن کر کے دیکھیں وہ ٹھیک ہو گئی اللہ الا اللہ یہ دین, دین, دین, دین پور میں بزرگ تھے بہت بڑے اور کالا کے امیر ان کا مرید تھا کبھی کبھی اپنے ہاں لے جاتے تھے کالا اور وہاں مینوں رکھتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے ایک دفعہ اتفاق سے بزرگوں کو لے گئے اور ادھر سے انگریز لوگ آئے ان کے ساتھ جو نواب صاحب تھے وہ شکار پر نکلے نواب صاحب شکار پر نکلے نوکر تھے ان کے چائے بن رہی ہے کھانے پک رہے نمازیں ہو رہی واز ہو رہا ہے لیکن لوگ ہر طرح ہوتے کسی نے کہا نواب صاحب نے برا کیا ہے آپ کو لے آیا خود غائب ہو گیا تو وہ بزرگ کہتے تھے سونے کے لیے کاٹ ہے پینے کے لیے چائے ملتی ہے اور رہنے سہنے کے لیے کھانا بھی دیتے ہیں نواب صاحب آ جائیں گے پھر کوئی آیا پھر آیا پھر آیا جب وہ بہت تنگ ہوئے تو نے کہا دے دو ایک کاغذ ایک کاغذ پر کچھ لکھا کہ یہ پتھر کے نیچے دباؤ بالی اچنمنٹ نہیں گزرے نا آپ سوال ہے بھائی جی معافی چاہتا ہوں بڑی بے عدبی ہوئی پیروں پہ پی سال رکھا وہ جی بڑا ظلم ہو گیا یہ یا بڑا تنگ کرتے ہیں بڑا زانے میں آ جاتے ہیں مصروف کرتے ہیں ہمیں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی ایک آدمی جو ہوشیار تھا اس نے وہ لوگ خیال تو نہیں تھا پتھر اٹھا کے تعویذ اٹھائی اور اسے کھول کے دیکھا تو اس بزرگ نے لکھا ہوا تھا وہ نواب کا نام تھا بہول خان کہ بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا بس یہ کرم لکھوں پر اتنا اثر ہے بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا اس کو لپیٹ کے نیچے دباؤ بہاول آ گیا مستقل میدان ہے یہ تاویزات کا یار ایک کام نہیں ہے کہ آپ لکھنے شروع کر لیں روز ہے میں اکثر شاگردوں کو کہتا ہوں دور حدیث میں کہ لکھا کرو جب کوئی شخص تم سے مانگے اور دل بھی چاہے تو لکھا کرو تاکہ آپ کے لکھنے میں برکت آ جائے اخلاص سے درد سے غم سے اور جب طبیعت نہ چاہے تو ما غرب کر لو کہ میرے تجربہ نہیں ہے میں نہیں لکھ سکتا جھوٹ نہ دکھا دو مناسبت دیکھو بھائی درد اور غم تو ایسی آیات موجود ہیں و لو ماں سکن پھر لے لی ونار و سبھی وہ لالی آیت نمبر تیرا بھائی کیس چل رہا ہے ہمیں عزت ملے فتح ملے انتہا لگتا منہ بھی نہ وہی بیمار بہت تڑپ رہے ہیں انہوں نے ضرور قرآن ما ورحمت و شفاؤں رحمت المو منی یہاں تک ویزا مریض تو فوشی فی شفا النا شفا المافی میرے پاس ایک شخص آیا بہت زمانہ ہوا اس علاقے کے ہیں ڈاکٹر بہت بڑے انہوں نے کہا بچی کی شادی ہوئی ہے پہلی اولاد ہے لیکن بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور بڑا میجر اپریشن بتاتے ہیں کوئی عمل ہو تو دے دے میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں میں نے بہت سوچا اور بڑے غور و خوص کیا ہے لیکن مجھے کچھ خیال نہیں ہے میرے بھی تجربہ نہیں ہے تقریبا نونے کے برابر وہ مجھ سے ہر ہفتے پوچھتے ہر دس دن میں دو دفعہ میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں اخیر میں مجھے کہا کہ آپریشن ہو گیا مرے ہوا بچہ پیدا ہوا بہت تکلیف دی ہے سال پورا وہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے کہا پھر حمل ہو گیا اور الٹا ہے میں نے کہا اب بچے گئے انشاءاللہ شاء اللہ کیسے میں نے کہا اب ایک آیت پر نظر جم گئی تفسیر پڑھاتے ہوئے افم شی مقیبن راوجی آحتا اب شی سوی اللہ سرات مستقی سنے ملکی آئے میں نے لکھی دی بچہ سیدھے ہو گئے کتنا فکر رہا آپ دیکھیں سال ڈیڑھ سال تک سوچتا رہا آسان کام تھوڑے کہ میں سکر کیے مہاراج تحمیزوں کی دکان ہے فلادی دکان ہے دکاندار شاپ کیپر ااجر ہو فاجر اس سے تھوڑا کام چلتا ہے سوچنا پڑے گا کہ وہ اکالمات ایسے موزون ملے جس سے آدمی کے دل کو آرام آئے وہ کہتے ہیں آپ نے اس انداز سے مسجد کے سہن میں کہا کہ ان اللہ اب کے بچہ سیدھا ہوگا پیدا ہوگا اور زندہ رہے گا اس بچے نے گزشتہ سال مجھ سے ادایا پڑھ لیا ہے اور ہمیشہ پڑھ کر کے ساتھ س میں ہو گیا جو کہتا ہوں افم شی موکب بن الجی آدام میم شی سویلا سراد یہ آپ کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ دکانیں کھولیں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے منست ما ہاؤنفا پیغمبر نے کہا ہے جس سے ہو سکے مسلمانوں کا بھلا کرنا وہ ضرور کریں یہ جو اولاد نہیں ہوتی ہے تو زکریا علیہ السلام کی دعائیں دیا کریں بتایا کریں کسی کو عمل دینے سے پہلے وہ عمل خود کر لیں بیس تیس دفع اور دعا بھی مانگے اللہ تعالی سے اور ہو سکے تو دو چار دن روزہ رکھ لے اگر اہم کام ہو ورنہ مغرب اور ایشا کے درمیان میں مکمل نوافل پڑھ لے ازان عشاء تک بیس تیس چالیس رکعت پڑھ لے اور ہر دو رکعت کے بعد دعا مانگے کہ اللہ میرے اس عمل میں اثر ڈالے اور جن بزرگوں نے آج تک یہ عمل کیا ہے اور آپ نے ان کو مؤثر بنائے ہیں مجھے میں ان کا جانشین اور غلام قبول کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ فرق آ جائے اللہ بعض لوگوں نے تاویز لکھنے کے خلاف کتابیں لکھیے اتمائم و شرکن تمائم تمیم کی جمائیں تمیم کہتے ہیں مایکنفی صحت جس میں جادو ہو اویستان بغیر اللہ او بل جت ود بعض روایات میں ہے ا تمائم تمائن کی طرح دم بھی شرک ہے یا تاویز بھی شرک ہے اس کا جواب ابن قیم نے اطب में میں دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا تو یہ اعتراض ہوا ہے से راوی سے غلطی سے لفظ آ گیا اور یا یہ کہ وہ خلق مل کرتے تھے جائز ناجائز سب کرتے تھے تو فرمائے ایسے موقع پہ تھے جائز کا چھوڑ دو احتیاط کے لیے خلق مل کر دے دے خلق مل جیسے مفتین اللہ سے بھی مانگتے ہیں درگاہوں سے بھی مانگتے ہیں خلق مل کرتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور درگاہوں کو بھی پکارتے ہیں وہ ہمارے عزیز دوست تھے ہمارے دونوں نے وہ یہ ووٹ ووٹ بناتے لوگوں کو دیتے تو وہ موجود نہیں تھے ان کے نوکر نے آرڈر لے لیا یا اللہ یا رسول اللہ یا غو سے دستگیر یہ لکھوا کے دے تو بہت اچھا صاف ستھرا خوبصورت انہوں نے لکھ کے تیار کر لی ہے لیکن ہمارے دوست نے اپنے نوکر کو کہا کہ دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں کچھ دنوں بعد وہ بیتی آ لینے کے لیے وہ نوکر نے اپنے بڑے کو بلایا اس نے پوچھا آپ کے تین خدا آئے نہیں خدا تو ایک ہی ہے کیا پھر یہ تینوں کو ایک جیسے کیسے پکار ہوا ہے فرق بتا دیں مجھے کہ اس میں کیا فرق کر رہا تو کہنے لگا کہ یہ بڑا سوال ہے میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں وہ جو کیا ہے آج تک آٹھ سال ہو گئے بورڈ پڑا ہوا ہے بڑا کھڑا کوئی نہیں ہے بڑا کھڑا کیا کرے تل کا اذن قسمت اندیزا تو مبتدین اسی طرح حلف ملت کرتے ہیں ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا تباہ مورقا رقا شیر کو سنن میں تو صرف تباہ مشرق آج سے 20-25 سال پہلے ہزب و شیطان کا جو بڑا تھا اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے دے ہزب شیطان مسعود عثمانی ان سے یہاں کراچی یونیورسٹیوں میں بات چیت ہوئی تھی اب تمائے مشرقن میں نے کہا تمیمہ تو تاویز کو نہیں کہتے تمیمہ تو تولیے کو کہتے جس میں صحرو جن بو پری سے مدد مانگی گئی وہ تو شرک ہے تو مجھے کہا آپ مجھے دکھا دئیے تو میں نے مجموعل بہار اور مولانا فخر السن صاحب گنگوئی کا حاشیہ ابود داود پیش کیا یہ دونوں میں فرق لکھا ہے میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی دکھا دینا تو نہ دکھا سکا الحمدللہ اب تو صحبی کی اطب میں ابن قیم کی اتب میں تمام بڑے بڑے جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں انہوں نے فرق لکھا ہے کہ جو کلمات پڑھنا جائز ہے ان کلمات کا لکھنا بھی جائز ہے اور جن کلمات کا لکھنا جائز ہے ان کلمات کا دم کرنا بھی جائز ہے اور جن کلمات سے شفا کی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں اگر کوئی تجربہ کار ماہر فن پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کا تجربہ اور علم اجازت دے دے اور وہ کسی پلیٹ میں لکھ کر کے زعفران سے یا گلاب کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے اور پھر وہ مٹا کر کے مریض کو پھیلائے کوئی حرض نہیں ہے بالکل جائز درست ہے الحمد للہ اللہ حافظ سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام وافیہ ہے ایک کافیہ ہے ایک شافیہ ہے ایک نام صورت دعا ہے ایک نام صورت السولاٹ ہے کیونکہ نماز کے لیے بھی ہے اور اس کا ایک نام صورت الطاءل ہے تساؤل اللہ تعالی سے خوب مانگنا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے الرفان میں لکھا ہے کہ ناجیہ و منجیہ بھی ہے مجھے نہیں ملا گئی انہوں نے بقائی کے نظم کا والدہ دیا ہے اس میں یہاں موجود نہیں ناجیہ منجیہ حافظ ابن نے قیم نے لکھا ہے کہ خیر کے کام میں فاتحہ پڑھ لیا جائے جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں دم کرتے ہیں تعویذ لکھتے ہیں کئی درد دینا چاہتے ہیں دعا مانگنا چاہتے ہیں تو فاتحہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ ہمارے ہاں عرف بھی ہے نا کہ فلاں کے فاتح کے لیے جا رہا ہے فاتحی کا زبان سورہ فاتحہ پڑھ کر بہتر ہے صورت اخلاص بھی تین بار تباہ پڑھے اور دروز شریف ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے یہ بھی تین بار پڑھ لیں اور پھر زندے مردو جہاں آپ کی مرضی ہو دعا مانگ اگر کوئی رکاوٹ اور مانے نہیں ہے تو افضل اور بہتر ہاتھ اٹھانا ہے سمجھ گئے کیا اگر کوئی مانے نہیں ہے اب آپ پیدل ہلا کے باہر کھڑے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ عمین بھائی جاؤ اندر یہ ہاتھ اٹھانے کی جگہ ہے اب بیوی سے جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ میں جن بنے ہوا بابا میں لا کا خرو ڈرا ہوا لسنی چتکڑی لی لتنو چتور بھل شیبو چتور لی اس لیے فقا کہتے ہیں جو مناسب جگہ ہو بھئی تماز کے بعد مناسب ہے پاس درسوں کے بعد مناسب ہے کھانا خالی آ گیا ضروری نہ سمجھے ویسے شکریہ کے طور پر جو سنت دعائیں ہیں ان میں ہاتھ اٹھا لیا مناسب ہے لوگ زیادہ وہ ہیں جو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے مناسب نہیں نہیں کرے آپ ضروری بولے پختونوں کے ہاتھ ہاتھوں کھانا کھانے کے بعد سونے کی اینٹ رکھنا بھی بڑی بات نہیں ہے دعا کرنا بڑی بات دعا معا سبحان اللہ ایک پختون یہاں وہ ہر سال ایک بڑی دعوت کرتا تھا ایک دعوت پورے ادارے کی ایک دعوت اساتذہ کی پھر میرے لیے پر کتنے تحفوں کا انتظام کرتا تھا پھر اخیر میں کہتا تھا ہے استاذ لوگوں نے کرنا چلتے لوگوں نے ڈھوڑے اکڑے اور دال کی خرایا اتنا خوش ہوتا تھا وہ استاد مدرسے کی بھی دعوت سب طلبا کی ہو گئے استاذوں کی بھی ہو گئے آپ کی پسندیدہ چیزیں بھی لایا थोड़ी देर के دیر کے لیے گھر آئے اور وہاں ہمارے گھر میں کھانا کھائے اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں لا ہے اللہ اللہ تو میں کبھی کبھی منصور کو کہتا ہے گاڑی کھولو چلے اوکے گھر شکریہ الجزاء اللہ تو میرا ایک ساتھی تھا وہ کہہ سکتا یہ ضروری تو نہیں ہے میں نے کہا ضروری کون کہتا ہے یہ وہ جو مجھے توخہ دیتے ضروری ہے کیا وہ جو طلباء کی دعوت کرتے یہ کوئی بھی ضروری منزبات ہے استاد مختر مولانا مفتی ولی اسن یا مہمان تھے ان کو تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا آج رات کو میں آتا ہوں میں بھی ساتھ چلتا ہوں پختونوں کی دعا بڑی اچھی ہوتی ہے رزق کا صحیح شکر دیکھو فقید ہے حالانکہ ٹونگ کے آدمی جیسا نے فرمایا پختون جو کھانا کھانا کے بعد دعا کے کرتے بہت دل سے کرتے ہیں اور یہ عادت عربوں کی بھی ہے اب بھی ہے وہاں ارب بڑی بڑی کو شیخ, لنا شیخ لنا خیر لنا ولی لولا والله جس ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور ہم دعا کر لیتے کچھ کلمات پڑھ لیتے وہ کہتے ہیں شیخ و اللہ آتر سبحان اللہ دعاؤں سے مت زیادہ کراہیت کرو اب عجیب بات یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلک کے لوگ باس چیزوں میں کمزور ہو گئے مثلا تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں یہاں کراچی میں ایک بڑے مفتی صاحب فوت ہوئے تھے تو میں تو جنازہ پڑھ کے آ گیا تھا شیر اجی شاہ ہے اور مجھے کہا چلو دعا کرتے تو راستے میں مجھے کہا کہ یہ سنگ چل پہ میں آپ بلا سوچ میں سرحد میں آپ نے آج تک چورہتر سال عمر ہو گئی آپ نے جو دعائیں مانگی وہ کس طرح مانگی کا ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا آج بھی ہاتھ اٹھائیں گے خپن سی میں ذرا سرحد سر رہی ہم وہاں گئے ہم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر ان کا جو جانشین ہے یا کاسب ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھے بیٹھا طالب علم جو تخصص میں تھے دورہ یہاں سے کر چکے تھے مجھے دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو دیکھتے تو نیچے کرتے ایک طالب علم کو میں نے ایسے اشارہ کیا وہ سمجھدار تو اس نے چٹ پٹ پوچھا یعنی جی یہاں علمائی کرام تشریف لاتے اکثر ہاتھ نہیں اٹھاتے اصل سنت کیا ہے میں نے کہا اصل سنت اب دعا میرا خیلیہ دین ہے بخاری شریف میں تین جگہ حدیث آئی ہے ابو مسا شریف کا چچا ابو عامر جب شہید ہوا ابو موسا شریف کو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہے اور میرے لیے دعا کرائے ہے آپ نے پانی منگوایا وضو کیا اور پھر ثم رفایہ دئی وقال اللہ اور پھر آپ نے دعا مانگی تین جگہ بخاری میں آیا ہے الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کے ہم نے واضح کیا ہے صحیح صورتحال حال میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے اس حدیث کا جواب دے ثبوت کے لیے تو معمولی سی روایت کافی ہوتی ہے جب مانے نہ ہو اللہ کو تاہم میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے گی تعزیت جائے گی ہر ایک کی ہمت نہیں ہے مسائل ہر جگہ بیان کرنا اور نہ مناسب ہوگا چنانچہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو علماء تشریف لاتے تھے ترجیحت کے لیے تو میں ان کو کہتا تھا جی ہاتھ اٹھا کے دو بڑے بڑے علماء جو سب مجھ سے بڑے مجھ سے چھوٹا تو کوئی مولوی ہے ہی نہیں آپ بھی مجھ سے بڑے ہی ہیں تو میں ان کو کہتا تھا یہاں ایک ہمارا خادم تھا سے راج ہوئی ہے جی گوگلیاں مولانا سے مرد ہوئی جیلا سوچت کیا سے آدت اس طرح ہو گئی سورہ فاتحہ کی مناسبت سے یہ بات بھی بہت ہی مناسب ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے احادیث مبارکہ ترمیزی شریف کتاب وسولاد کے اخیر میں امام ترمیزی نے باپ قائم کیا ہے سمت سلاد البی ثم دعا میرے اللہ کی تعریف و ہم کی الحمد للہ رب العالبین اللہ عمان کا سلام السلام اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اللہ مسلم وسلم علیہ سید مولانا محمد اور پھر دعا مانگی جائے بعض حضرات دعا مانتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے اور غلط طریقہ ہے بالکل یہ مبتدیم کو خوش کرنے کا ایک ڈرامہ ہے صحیح حدیث ترمنی جلدسانی کتاب الدعوات اب دعوت میں چار حدیث ہیں اور ایک آدمی نے جو آگے پیچھے کیا تو آپ نے کہا اجیلتا جلدی کی آپ نے ازادہ اوتا فح اللہ جب دعا کرنے لگے پہلے الحمد پڑھو سم سلیہ النبی پھر درود پڑھو سم دو یا سم مسل تو چپ پھر دعا مانگو اور قبول ہو جائے اللہ اکبر دعا مانگنے کا سنت اور مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی کا حمد و ثنا کیا جائے پھر اطمینان سے درو شریف پڑھ لیے جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے اور ہر لفظ دعا کا تین تین دفعہ رب پھر لی رب پھر لی رب پھر لی رب اللہ مکین عذاب کا یوم تباہ سو عبادہ کا خدا جہنم سے بچا قیامت کے رسوائی سے بچا قبر کے عذاب سے بچا میزان و سرات کے خطروں سے بچا تین تین دفعہ دو رہا ہو یاد رکھنا اسلام میں کوئی ایک عمل بھی مجھے معلوم نہیں جس کا شروع درود شریف سے ہو کہیں نہیں ہے درود کے متعلق ہمیشہ آئے گا سم مسالے سم سولو الیہ پھر درود پڑھو پھر درود پڑھو یعنی درود دوسرا کام ہے پہلا کام اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے آج تک تمام کتابیں جو دعاؤں میں پر لکھی گئی ہیں ان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے اللہ تعالی کا حمد و سنا کیا جائے پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے اختتام درو شریف سے ہو یا رحمتی الہی سے ہو دونوں سے ہی یا رب اب امید ہے آپ کو یہ تفصیلات یاد رہے گی اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے صرف غلط فہمی ہے جو چل رہی ہے بعض حضرات وہ دعا مانتے وقت اللہ و صلی اللہ محمد اور دل دعا یہ نامناسب خلاف سنت احادیث و آثار اور فکر کے خلاف طریقہ ہے ماہنامہ الحسن میں جس جگہ میں نے کلام کیا ہے وہاں کئی کتابوں کی عبارتیں اور بھی نوٹ کرائی جس میں آداب لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالی کا حمد و دوسانہ کیا جائے پھر درو شریف پڑھ لیا جائے اور کہیں بھی ایسی دعا نہیں آئی جس کے شروع میں دروز شریف ہو ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ نماز میں تو پہلے ہے پھر دعا ہے میں نے کہا پہلے اللہ کا حمد اتحلہ وسلمات و, و تو سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہے پھر ہے السلام علیکم نبی و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر, اللہ و و پھر ربنا آتنا فی یا جو بھی دعا کوئی مانگے اس سے پتہ چلا کہ بعض وظائف میں اور بعض معمولات میں جو لکھا ہے یا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اول و آخیر درود شریف یہ غلط کہتے ہیں اول درود کبھی بھی نہیں ہو سکتا درود اخیر میں ہوگا ہمیشہ ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کوئی عمل کوئی وظیفہ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا شریف سے ہو ہی اس بات میں شا کیری نیا مولانا ان شاء اللہ ہوتا پریشانی کی بات تھوڑی لائی ماخذ دکھانا پڑے گا اتنے داخانگا دا ملتے پڑاگا دا اس سے کام نہیں چلے گا غلط تو مولویوں نے لکھا ہے بہت کچھ وہ دلیل نہیں ہے دلیل پیغمبر کی حدیث ہے فقہ ہے اور ادھر ساڈا پلّا باری بہت زبردست چنانچہ ہمارے پاس وزائر شاعر ہے اس زمانے میں بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم نے لکھا تھا اول و آخر تو میں نے ان کو لکھا کہ نہیں اول الحمدللہ پھر دروج شریف پھر وہ کلمات اور اس کے اخیر میں بے شک آپ درود پڑھے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے یہ بہت قیمتی بحث ہے اگر آپ میں قدر ہو جو کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے جبکہ حدیث اور فقہ میں مسرح موجود ہے اللہ تعالی کی کتاب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے پانچ سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جن کے شروع میں فاتحہ ہے ایک سورہ فاتحہ دوسری انام تیسری کاف چوتھی سبا پانچویں فاتحہ اور سات سورت ایسی ہے جن کے شروع میں سبحانہ ہے سب بہا ہے سب پہ ہو جو مسب بہا کے سب آ کہلاتی ہے سورہ فاتحہ درست بات یہ ہے کہ مکم و کرم میں نازل ہوئی ابتدائی مانز علم سے بعض کا خیال یہ ہے کہ اولو والو مانزلہ ہے لیکن وہ غلط ہے اور مرجوب پہنچ اب وہ نمانا ضلع اہل حق کے یہاں متعقن ہے کہ یہ قرآب رت نکلنے خلق ہے امام مجاہد نے کئی کہا تھا کہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں جس کو مفسرین کے ہاں نزول مقرر کہتے ہیں ففاتی بلکہ ابن جریر نے کہا ہے لکل عالم حفتی حفت مجاہد ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے یہ امام مجاہد کی غلطی مقرر کا قول کرنا وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں صورت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں لیکن ترتیب احکام کی آئی ہے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ میں آپ نے سورہ فاتحہ اس شان سے بیان فرمائی کہ یہ محسوس ہونے لگا جیسے ابھی ابھی یہ صورت نازل ہوئی ہو ہاں یہ بات ہے کہ ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی اول او مان اضل فاتحا وہ سورہ فاتحا سورج فاتحہ اول او مانزلہ ہے اس اعتبار سے کہ پوری سورت سات آئے ایک ہی دفعہ آئی جبکہ سورہ الگ کی ابتدا میں پانچ آئی مزمل مدسر کی بھی کچھ آئی لیکن پہلا نازل ہونے والا اور پوری کی پوری وہ سورہ فاتحہ ہے یہ قول کیا گیا ہے اور اس قول کو جمہور کی تائید آ صورت فاتحہ میں قرآ کریم کے علوم ہیں اور ان کا خلاصہ ہے قرآن کریم کے علوم دس ہیں ایک علم زاد دوسرے افعال تیسرے اسماء و صفات چوتھا معد پانچواں تعبد چھٹا استعانت ساتویں دعا آٹھواں ذکر موافق اور نواں ذکر مخالف اور دسواں جہاد اور ففا ان میں سے آٹھ علوم فاتحہ میں ہیں اور صرف دو جہاد اور فکا یہ بقیہ قرآن میں ہے فاتحہ میں صرف اشارہ ہے تو فاتحت القرآن تش کب لو علوم القرآن سورت الفاتحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے معصیت کا دخل ہوتا ہے اور معصیت سے آگ پیدا ہوتی ہے اور فاتحہ میں تسکین تتمین ہے تو فاتحہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے اس لیے تقریباً تمام مشکلات کے حل کرنے میں سر فاتحہ بہت زیادہ مبد اور معامل اللہ, اکبر, اللہ اکبر کہتے ہیں کہ چار مسئلے ہیں جن پر قرآن مفصل باس کرتا ہے ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے اور بقیہ سب مخلوقات ہیں اللہ غیر محتاج ہے مخلوقات سب محتاج ہیں اللہ تعالی کا خالق ہونا اور بقیہ کائنات کا مخلوق ہونا یہ ایک مسئلہ ہے پھر یہ کہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ پالنہار بھی ہے پروردگار بھی ہے پالنے والا بھی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے تیسرا یہ کہ تمام چیزوں میں خاصیتیں پیدا کرنا اور سب چیزوں میں اثر اور برکٹ ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ تیسرا مسئلہ ہے چوتھا مسئلہ یہ کہ دنیا نہیں رہے گی آسمان نہیں رہیں گے زمینیں نہیں رہے گی کائنات تشنس ہو جائے گی قیامت برپا ہوگی قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت کا مالک و مختار صرف رب العزت ہے یہ چار مسئلے پہلا مسئلہ خالقیت کا دوسرا مسئلہ ربوبیت کا تیسرا مسئلہ شہنشائیت کا چوتھا مسئلہ وہ کوئی قیامت کا اور عجیب بات ہے کہ الحمدللہ میں خالقیت ہے رب العالمین میں ربوبیت ہے الرحمن الرحیم میں شہنشائیت ہے مالک اوم دین میں وہ کوئی قیامت ہے اور پھر یہاں فاتحہ سے لے کر کے آخر تک خالکیت کی تشریح الحمدللہ کی صرف الحمدللہ کی تفسیر ہو رہی ہے اور سورہ نام بھی الحمد سے شروع ہے اور آخر بنی اسرائیل تک ربوبیت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور کاف سے لے کر فاطر اور سبا تک اللہ تعالی کی شہنشاہیت کا مسئلہ ہے یعنی رحمان الرحیم کی تفسیر ہے اور فاطر اور سبا سے آخر قرآن تک بیان قیامت کا ہے یعنی مالکی امیدید حدیث میں ہے کہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو میں نہ زبور میں نہ انجیل میں نازل ہوئی بعض طرق میں ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس جیسی صورت کوئی اور نہیں ہے ولاقد آئینہ کا سب آن المسانی و یہ وہ صورت ہے جس کی ساتھ آئے ہیں اور جو دوہرے مقام کی ہے اور جو بہت بڑے قرآن کا ایک حصہ ہے اللہ سورہ فاتحہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے اگر ایمان کو شکل دے دی جائے اس کو متشکل اور متجسد کر دیا جائے تو اس سے نماز بن جائے گی اس میں صبح کا وقت ہوگا دو سنتیں ہوگی فرض ہوں گے وضو ہوگا صاف کپڑے ہوں گے پاک جگہ اور جسم ہوگا زہر اثر مغرب پشا ان کی رکاتے اٹھک بیٹھک رکو سوجود کود قیام کراتی سب نظر آئے گی یہ ایمان کو تفصیل کر کے اس سے پانچ نمازیں بنی ہیں پنج وقت نماز بنی ہے یہ ایمان کو مفصل کر کے اس لیے مومن پر نماز فرض ہے غیر مومن پر نماز نہیں ہے اور مومن پر بھی پچاس تھی پانچ کر دی گئی پانچ اوقات کے پانچ فریضے ہیں سنت اور نفل اس کے علاوہ اس نماز میں سور فاتحہ تجویز ہوئی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نہ اختلاف ہے یہ امت اور امت کے آئم متفق ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی حنفیہ وجوبن کہتے ہیں اور لوگ فرزن کہتے ہیں ہمارے نزدیک مطلق تیرات فرض ہے فخر او مات اسر من القرآ اور ان کے نزدیک حجت حدیث ہے لا صلاح الا اللہ ب کتاب دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے کسی بھی نماز میں کسی بھی امامت میں امام ہی خیرات کرے گا اور مقتدیان خیراف نہیں کریں گے وہ خاموش رہیں گے درست بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں خیرات کرنا جہری نمازوں میں گناہ ہے مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہے اور صروی نمازوں میں بھی ناپسندیدہ ہے گناہ کے قریب ہومہ جورون نل قرات ان کو اجازت نہیں ہے امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے پڑھنے کی امام شافی اور غمان حال کے غیر مقلد یہ فرض سمجھتے ہیں باقی امہ مالک اور احمد کے اقوال منتشر ہے الگ تحقیق ابن کثیر نے لکھا ہے احمد ابن حنبل بھی امام کے بیچ ایک کے قائل نہیں ہے اور یہی مسلب متورہ میں امام مالک کا بیان ہوا ہے اس لیے امام شافی کے متعلق حضرت استاد مولانا یوسف بن نوری معارف سنن ملک دے تفر بے شافی شافیا کلے رہ گئے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ جمہور کا مذہب پڑھنا ہے جمہور کا مذہب تر کے بات ہے تر کے خیرات خود ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں آیت کے نیچے لکھا ہے اس وقت یہ بات تو نہیں ہو سکتی صرف اشارہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس میں تین حدیثیں زیر پاس رہتی ہے ایک عبادہ بن سابت کی جو بخاری مسلم ترمیلی سب کتابوں میں ہیں لا سلا تل ملم یکرا بفات حتل اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید مقتدی کو بھی فراڈ کرنی ہے لیکن اسی باب میں امام بخاری نے آگے ابوہریرا کی حدیث نقل کی مسیح اس ولاد کی جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی اچھی نماز نہیں پڑھی تھی اور پیغمبر نے اس سے دوبارہ سہبارہ دوہرایا سہرایا اس میں ہے کہ سم مکرا ماں تیس طرح ماں کا من القرآ پھر جو آسان ہو وہ پڑھو فاتحہ کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادبر صابت کی حدیث مقتدی کے حق میں شریح نہیں ہے صحیح تو ہے شریح نہیں کیونکہ معارض آ گئی ہے بورے رکھی امام ترمی رحمت اللہ علیہ نے بھی فاتحہ اور عدم قرات لمختی دونوں پاس کی اور اخیر میں جابر اب عبداللہ کی حدیث پیش کی لا فلاط عل من لم یقراب فاتحت کتاب اللہ یقون ورا المان امام, امام ترمی نے اسی پر ختم کیا کہ جن احادیث سے قیرات کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ صحابی رسول جلیل القدر اور وہ کہتے اللہ یکون ورا امام درست بات یہ ہے کہ صاحب ابھی نہیں کہتے یہ حدیث کا حصہ ہے مرفو ہے متصل و مسند ہے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ روایت ترمیزی میں بھی اس طرح ہے اور معتا مالک میں بھی ہے اللہ یکون ورا امام جابر بریمنی عبداللہ جی تیسری حدیث ابو ابوبوسا اشاری کی ہے اذا آف انسطو امام جب قیر کرتے ہیں تو مقتدی خاموش رہے وہ امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے نہ پڑے حرمین شریفین میں امام جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پیچھے چل الرحمن الرحیم تو ایک سے میں نے پوچھا کہ کیا مسلمان ہیں اس نے کہا الحمدللہ میں نے کہا حدیث مانتے میں کوئی حدیث پیغمبر کیا صاحب کی دکھاؤ کہ پیغمبر کے اوقاف میں ایک صاحب گھوڑے دوڑاتے ہیں پورے دین میں ایک روایت ایک بھی نہیں ہے سیدھے سمجھو کہ نہیں ہے خاموش رہو ابو مساج شری کی یہ روایت صحیح ابن خزیمہ مسند ادی اوانا اور صحیح مسلم میں موجود ہے اذا فانس تو جب امام پڑھ رہا ہو تو مختی نہ پڑھے خاموش رہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے اعزا قرآہ علیہ القرآن لَهُ میں جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہو تو, تو پیچھے لوگ خاموش رہے اور سننے کی کوشش کریں محقق ابن الحمان نے لکھا ہے نمازیں دو قسم کی ہے ایک سننے میں آنے والی جیسے جہری تو سننے کی کوشش کریں اور کچھ ایسی ہے جو خاموش رہتی ہے جیسے ظہر اثر یہ بھی خاموش رہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے کوفہ میں کہ آپ امام کے پیچھے منع کرتے ہیں خیرات کرنے ساٹھ ستر آدمی آئے امام صاحب نے کہا میں ایک ہو تم ستر ہو تو لڑنے آئے ہو یا پاس کرنے آئے انہوں نے کہا پاس کرنے آئے کہ اپنا ایک آدمی متعین کرو انہوں نے ایک کو متعین کیا کہ یہ بار کا مسئلہ حل ہو گیا اسی طرح امامت میں بھی ایک مساعی میں ہوتا ہے اور اگر ایک نہیں سب بولے تو یہ تو جھگڑا ہے مالی ہونا زار قرآن حدیث میں اسی کو لڑائی کا ہے جھگڑا اللہ تعالی نے عقل کا بادشاہ بنایا تھا امام ال عبد الوہب اشارانی اپنی کتاب المیزان جلد اول صفحہ ایک سو چودہ پر لکھتے ہیں سلات الحنفیہ سلات القابلی لینگ ال کاملا یستی توقفہ و سمیا و یونستا خاموش رہے امام کی اقتدار کرے چپ رہے یہ کامل آدمی ہے و وہاں سبھی پلاؤ اسکت ہوں بچہ وہ بار بار ہاتھ اٹھائے اور جو ہے ہاتھ ہاتھیوں ہی اکھ رہے ٹانگے کھولے یہ بچوں کی یہ میں نہیں کہتا ہوں عبد الواب شاہرانی نے المیرزان القبرا جلدی اول صفحہ سو چودہ پر لکھا ہے کہ حنفیوں کی نماز کامل رجال کی نماز ہے ہاتھ اٹھانا ایک دفعہ کافی ہے فاتحہ ایک آدمی کا کافی ہے امام کا آرام سے پیچھے کڑ رہا ہوں برف کر یہ ہماری ہمت نہیں ہو سکتی اور عبد الوہاں شاہرانی سید و سادات شافیہ کہلاتے سید و سادات شافیہ شفافی کے جرنیلوں کا جرنیل ہے اور وہ کہتے ہیں سلاد الحنفیہ سلاد الکاملین ایک دفعہ رف دین تک بھی تحریم دوبارہ بار بار نہیں اور بچے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی دو حالتیں ہیں کبھی عمر کم ہوتی ہے عقل بہت ہوتی ہے کبھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے عقل نہیں پوری ہوتی تو فرمایا جو بے عقل ہے ان کو کہا گیا کہ تم امام کے پیچھے پڑھ رہو اور بار بار ہاتھ اٹھاؤ تاکہ کوئی اور کام نہ کرے نا اور جو کامل و اکمل تھے پھر فرماتے ابو حنیفہ سے اکمل کون امام ہو ہوا سبحان اللہ میں نے یہ جگہ حضرت مولانا محمد ابین اور کاڑا مرحوم کو دی تھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے حضرت بڑی دیر تک بیٹھا رہے خوش تھے بہت و بہار ہو گئے آئے آئے زمین کھا گئی یا سما کیسے کیسے اور دوسری وہ جگہ حضرت کو دی تھی اسی کتاب میں سے وہ فرماتے میں امام ابو حنیفہ کے مناقب لے کرا تھا کرامات فیوس برکات تو ایک آدمی میرے پاس آیا مجھے کہا انت تک تو وہ لہٰذ امام ہاولا راضی یقول فی وزالی یقول فیض کا میں نے نوش کر روکا میں نے کہا منر راضی والغزالی غزالی فی اب حلیفہ اللہ کل قطر فی البحر باہر وہ کس بی کون ہے یہ چٹی صدی کے مقلدین یہ امام صاحب کے بارے میں کیا بیچ رہے ہیں امام امام سراج الاما سراج راج العما ہے المام العظم ہیں اللہ تعالیٰ نے صلاح سے اربائے امت ان کا تابے فرمایا عبد الواب شاہرانی میزان جلدو منا کبھی ابھی ہنی اللہ اکبر و کبیرا بہرحال ہمارا جچا تلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کی ابتدا میں مختدی کسی قسم کی کوئی اختیارات نہ کرے عبداللہ ابن عباس سے شرح المانی میں پوچھا گیا تھا کہ زہر اور اثر میں پڑھے فرمایا اگر زہر اور اثر میں پڑھنے والوں پر مجھے قدرت ملی ان کی زبانیں بھی گردن کی طرح سے کھینچ لوں اداکارا فانسی تو امام پڑھ رہا ہے تمہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے امام پر بے اعتمادی ادھر سے جو بے اعتمادی شروع ہو گئی وہاں تک جو گئی وہاں سے شروع ہو گئی یہاں تک آ گئی تفصیلات کے لیے امام الحسر مولانا انورشا کی کتابیں فصل الخطاب استاذ مکرم حضرت بنوری کی فصل الخطام ادم جواز القرات لمام خلف الامام اور محق قلثر امام و الدیور دور مرشدنا مرش دن سر مولانا سرفرآان صفدر رحم اللہ تعالی کی کتاب افسن الکلام جو بہت بڑی کتاب ہے اور اس جیسی کتاب موجودہ امت کے پاس موجود نہیں ہے بہت تفصیلی کتاب ہے زندگی بر پر لکھتے رہے اللہ اکبر و کبیرہ سورت الفاتحہ مکی مک سورت ہے اور ساتھ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ ہے یا نہیں امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور یہی قول احمد کا ہے امام شافی اور زمانۂ حال کے غیر مقلط ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی چنانچہ جب فاتحہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں واضح ہے کہ تینوں امام امام ابو ونیفا امام مالک امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت المستقلتن من القرآن لیست من من الفاتح آیت المستقلت من القرآن تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت سے پہلے تراوی پڑھ لیں ہمارے قاری محی الدین صاحب جب تراوی پڑھاتے تھے تو بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیمزال کا محمد انور شاہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ غالباً اقراب رب نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدفیہ غالباً فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے نہیں پڑتی پھر مجی شریف میں عبداللہ ابن مغفل صحابی کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز میں فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑا نماز کے بعد باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا ایسلام اے میرے بیٹے بے سے بہت بچو صاحب کرام کو بےداخ سے بڑی نفرت دی انی سلح تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلف ابی بکر و خلف عمر و خلف عثمان ماں سمیت احدن خرا باضا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کے بعد ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑی ان کے بعد ادرتی عمر کی ابتداء میں پڑی پھر حضرت عثمان کی اقتدا میں پڑھتے رہے ان میں سے ایک نے بھی فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماویہ نے کوئی نماز پڑھائی یا وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو نماز دوبارہ پڑھائی یہ ان کا اپنا اشتہاد ہے وہ لہو وہ علیہ مواخذات جیسے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ماں تکولفی ماں ویا یوں تیرو بے تو انہوں نے کہا دا ہو فعن صحابیل اور ایک روایت میں فعنحو فقی تو صحابہ یا فقاب اعتراض نہیں ہے باقی یہ عمل کمزور ہے کبھی عمل یہ ہے کہ پیغمبر نے بککر نے ابر نے عثمان نے پھر آئما میں ابو حنیفہ نے مالک نے احمد ابن حمبل نے آ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ کا آیت اور جز نہیں مانا پورے پران میں سے لا اق تعید کسی ایک جگہ ہے اور رہ گیا سورہ نمل تو سورہ نمل میں جزی آیت ہے پوری آیت ہے ان من سنح و وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے آزا یعز اور لازا یلوز بعض ہم مانا مانتے ہیں اور بعض کچھ فرق کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں سیرے پناہ لینے کے لیے تجویز ہوئے ہیں آؤز و بلائے بعض لوگ استعز و بلّا پڑھتے یا نستعیز و بلّا ان نشر فیقرات اشک یا فلق رات ار ابن الجری نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ چودہ سو سال سے یعنی اپنے آحت تک آٹھویں صدی میں کہتے ہیں میرے زمانے تک مسلمانوں کا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے استعز کو ناپسند فرمائے بعض مقرر ایسے تقریر میں تفن کے لیے استعز بلّہ ابن شیتان اللہ بسری کیا کیا کہتے ہیں وہ صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی علم ہی عطا نہیں ہے وہ <تصفح> <تصفح> یہاں صرف ایک بات ارض کرنی ہے وہ یہ کہ آؤز و بلا ہے آؤزو اس کے مکلم جن اور ان سے یعنی جن اور ان سب محتاج ہے امبیا اور اولیا وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے اور مدد دینے والا کل کائنات کو صرف رب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس یہ قرب کے لیے ہے یا مونت کے لیے ہے یا تبعیض کے لیے ہے آٹھوں مانی جو با ہیں سب یہاں استعمال ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے اطلب لوبل آؤزا وہ استن سے الگ شیطان ارجیب اللہ تعالیٰ سے مدر مانتا ہوں اس کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکالا ہے اور اس کو دور بگایا ہے رجیب مانا دور بگایا ہوا بلّہ میرے شیتوانے یہاں ایک عجیب بات سنو دنیا میں کتنی خرابیاں ہیں کتنی بیماریاں ہیں اور کتنی بلائیں ہیں شیر چیتے اور سانپ اور بچو لیکن بچنے کی ضرورت شیطان سے کیونکہ شیطان ایمان اور امال کو نقصان دیتا ہے دوسری طرح سمجھ لو ایک جسم ہے ان جسم یش بجہنم اور ایک روح ہے وہ محل المان وہ بالجنت العالیہ اس لیے روح اوپر جاتی ہے اس کا تعلق روح سے ہے اور جسم دفن ہوتا ہے سڑتا ہے کٹتا ہے مٹی ہوتا ہے یا لیتنی تن گن تو, تو رہا جسم کے جو دشمن ہے وہ یہ ہے سانپ پہ بچو ہے چیتا ہے ریچھ ہے مگر مچھ ہے سین کیا ہے زیادہ کھانا ہے بت ہے یہ جسم کے دشمن ہے اور روح کے دشمن ایمان کے دشمن امال کے دشمن روح کے جزا ایمان و امال ہے اس لیے ایلوی نظام کو روحانی نظام کہتے ہیں سفلی کو جسمانی کہتے ہیں تو روح ایمان و امال کا جو دشمن ہے وہ سب سے خطرناک دشمن ہے اور وہ اجلی سے شیتان ہے, ہے دیکھیے جسم صحیح سلامت ہے سر سے پاؤں تک کوئی کٹ نہیں خراش نہیں روح نہیں ہے نہلانا ہے کفنانا ہے دفنانا ہے بات ختم کرنی ہے ایک ٹانگ ہے ایک نہیں ہے ایک کان ایک آنگ بھی نہیں ہے آدھا جسم ہے آدھا نہیں ہے ڈیڑھ سو سال کا آدمی ہے ہٹا پرانا ہے آخری ہچکیوں میں ہے لیکن روح موجود ہے قیمتی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس پر بٹی ڈالو یا اس کو اسی طرح قبرستان لے جاؤ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کوئی انسان تو قیمتی روح ہے جسم تو ایسا سمجھو جیسے ہی میرے ایک کپڑا یہ ڈبا یہ کرتا شلوار بھائی مرنے کے بعد قبر میں جسم اصلیت یہی ہوگی وصفیت تبدیل ہوگی ایک اصل جسم ہے انسان اور ایک وصفل جسم ہے وصفل جسم تو ختم ہو جائے گا وہ کہاں رہے گا ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بھی رہے گا ان کے حال پر افسوس ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی آپ کو یا مجھے کہے کہ یہ کپڑا جو آپ نے آج پہنا ہے یہ ختم تفسیر تک پہننا پڑے کیوں کوئی قیم تو ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہر نماز ہر درس کے لیے بدل سکتے کبھی کہتے ہیں دوسرا جسم ہوگا تو گناہ تو اس نے کیا تھا وہ بابا اصل جسم وہی ہے جس طرح اصل انسان یہی ہے اور وصف تبدیل ہوتا ہے جیسے کپڑے تبدیل ہونا اعزاز ہے اس طرح قبر کے اندر جہاں کہیں انسان ہو مرنے کے بعد اللہ اسے متبادل جسم دے دیتا ہے اور اس جسم کے ساتھ پھر وہاں کا نظام ہوتا ہے مجھے اس میں کوئی تردد ترق دٹ کا نہیں ہے الحمدللہ اسی کو میں حیات البدان کہتا ہوں اسی کو میں عذاب اور راحت سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ روح کا انصلاق کبھی ہے روح اپنے در اپنے جسم کو قریب سے دیکھتی ہے اس کی خوشی سے روح خوشی محسوس کرتی ہے اور اس کے صدمے سے روح کی پرواز کٹتی ہے صدمے پاتی ہے وہ مسئلہ تفصیلا کسی مقام پر آئے گا ان شاء اللہ اتارا اللہ کو اکبر کبیرا یہاں یہ بات بھی واضح ہرا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تفصیل جس قدر قرآن اور سندت میں ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے تحقیق علماء کرام کی اپنی ہے کسی کی تحقیق حق کے زیادہ قریب ہے کسی کی تحقیق میں زر پیچیدگی ہے ہمارے ایک دوست جو مجھ سے اس پر باس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہی جسم ہوگا میں نے کہا پھر آپ یہی کپڑے پہنے دوسرے نہیں تبدیل کریں بس یہی جوڑا ہوگا کہنے لگے وہی جو اور ہے وہ بھی تو میرے ہیں میں نے کہا جو دوسرا جسم آئے گا وہ بھی اسی روح کا آئے گا تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے میں نے کہا یہ مسجد وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو کہنے لگا اگر یہ سناہ تک پہنچے نا یا عرفات تک پہنچے تب بھی پیغمبر کی مسجد ہے کیوں آپ نے کہا مسجدی حاضہ وہ بھی میری مسجد ہوگی بھائی اس سے پہلے جو مسجد تھی وہ بھی اقسم تھی اب جو بڑی ہو گئی ہے اب بھی اقسم مسجد ہے تو مسجد نبوی تا قیامت مسجد نبوی ہے جتنی بھی تبدیلیاں ہو جائے المسجد الحرام تا قیامت مسجد حرام ہے تو پتہ چل گیا کہ متعلقات سے اصلیت نہیں ختم ہوتی وہ برقرار ہوتی تو اصل جسم وجود اور اوصاف جسم تغیر تبدر ہو کا تغیر لباسنا ہے و اسواب جیسے ہم لباس تبدیل کرتے ہیں اصل لباس ہماری عزت ہے ہمارا شرف ہے ہمارا ناموس ہے الحمد للہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس یعنی اللہ سے شیطان مردود کے مقابلے میں من الشیطان رجیب اعوذ باللہ لفظ اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسم میں جامد ہے جو نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے جیسے ذات الہی کی لم یلد ولم ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے اس طرح آپ کا نام لفظ اللہ الحس الحس جیسے اتبا نے کہا ہے وہ باتیں ہیں وہ مناسبات ہے لفظ اللہ اس میں جامد ہے نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ یہ کسی سے نہ اس کا کوئی مزدر ہے مزدور جس سے نکلتا ہے مشتق جو نکلا ہوا ہو عام طور پر آپ کیا؟, کیا کہتے ہیں کہ یہ قسائی نے کہا ہے کس نے الکتاب نے کہا ہوئے قسائی نے قسائی میں محمد کا بان جائے نا اور عمر میں کہتے ہیں بڑا ہے بانجا مامو سے بڑا ہے تو امام محمد نے قسائی کو کہا تم نہوا پڑھتے ہو فک نہیں پڑھتے ہو کہ آدمی کو جب نہوا اچھی طرح آ جائے وہ ہر علم میں مائر ہو جاتا ہے محمد نے کہا نہوا کے آنے سے فکا تار کی تو امام محمد نے کہا ایک نماز میں نمازی سے بھول ہو گئی واجب ترک ہو گیا سگ دسو کر لیا لیکن اسی نماز میں پھر کوئی واجب ترک ہو گیا یش جو سہوی ہی سانیہ دوبارہ سگ سہو کرے گا تو کسائی نے کہا کہ لا نہیں کامینا خستہ نہوے کے کس مسئلے سے لیا کا ان لم لا يصغر رہا اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے رجل سے رو بنتا ہے رو جیل سے اور جیل تھوڑا ہی بنے گا امام محمد نے کہا وہ فرین آپ کے ناہوے پر قربان جاؤ کہ اس سے فکر نکال رہا ہے اتنا زبردست نہ ہوئی ہے کیسا کسائی لیکن نہوا میں وہ مامو کا شاگر ہے امام محمد سے پڑا ہے تفصیلی زاہدی سفد دو جلد اول فرماتے ہیں ای قول محمد ابن الحسن اشیبانی امام محمد نے کہا تھا کیا کہ لفظ اللہ جامد ہے اور نہ اس کا کوئی مشتق ہے اور نہ کوئی مزدور ہے تفسیر تفصیل ظاہری دو ہاں یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ امام کسائی رحمت اللہ نے نہ وہ پڑھاتے تھے زندگی بر امام محمد تو فکر کے امام ہیں تو شاید وہ شاگردوں کو کہتے رہتے تھے کہ اللہ بلم یلد ولم یو اور اللہ تعالی کا نام جو ہے لفظ اللہ یہ بھی نہ یہ اس میں جامد ہے نہ اس کا کوئی مزدور ہے اور نہ کسی سے مشتق ہے کہتے ہیں مرنے کے بعد اس توحید کے عقیدے سے بخشش ہو گئی اللہ نے مغفرت فرمائی ہے لفظ اللہ مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی جیسے دیوبند کے بزرگوں کا بڑا مولانا رشید احمد گنگوئی ہے اس طرح اس زمانے میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی وہ شاہ ابد العزیز کے براہ راست شاگرت حدیث پہ اس نسبت میں وہ ہمارے اقادر سے پڑھے تھے وہ بھی ہمارے اقادر ہیں تو مورنا فضر الرحمان صاحب گنج مراد آبادی طالب علموں کا سبق پڑھا رہے تھے کوئی پنڈت آیا بیٹھا ہوا تھا سبق سن رہا تھا حیران ہو گئے کہ مورنا کیا پڑھا رہے عجیب عجیب اچھی اچھی باتیں ہیں. اچانک کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھا دو اللہ کیا چیز ہے ورنہ یک دم دیکھتے کہاں من موہن من موہن جو تیرا دل لے جو تیرے دل میں تصرف کرے دل اسی کے اختیار میں چل رہا ہے پڑو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہر فیل ہو گیا اور حرکتیں ہاں کل بند ہو گئی کیوں بند ہو گئی اللہ کا حکم آیا ہے من موہن پنڈت کچھ دیر بیٹھا رہا جب در ختم ہونے لگا حضرت سے کہا حضرت مجھے بھی طالب بنائی دو یعنی کلمہ پڑھا سلمان ہو گیا ہندو بڑے شور شرابہ کرنے آئے پنڈت جی نے کہا کیا کروں اب تک خدا ہی کو نہیں سمجھتا تھا مولوی نے کہا من موہن خدا کی پوری عظمت دل میں بیٹھ گئی ہندی کا لفظ ہے من موہن لفظ اللہ یہ <coughs> <coughs> عالم ذات ہے اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے بغیر اضافت کے جائز نہیں ہے عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے تو عبد الرحمان کو بھی کہتے رحمان نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پول ابد الرحمان ائمت فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحسنان اللہ و اکبر کبیرا بقیہ نام اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہے اور وہ بغیر اضافت کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں بعض علماء دین کہتے ہیں کہ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے عبد القیوم کو قیوم کہنا عبد کو حی کہنا جرم ہے یعنی یہ بھی وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو رہا ہے ناموں میں بہت احتیاط چاہیے اور آداب چاہیے لفظ اللہ متکلین کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی ہے وہ عالم ان رضات واجب الوجود اس خدا کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا المست نجمی صفات کما اور وہ جامع ہیں تمام کمالات کو قبائخ رضائل خب خباستیں منسوب نہیں ہوگی اوب عبی سے منظم ماورا الورائے اللہ باللہ من الشیطان الرجیم لفظ اللہ کہنا افضل ہے رحمان کہنا بھی اور کوئی بھی نام عربی کا مناسب موزون تر ہے کیا کوئی اوجما خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جیسے لفظ خدا خداون تعلی کر دگار پرور شہنشاہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے اور یہ انہی ناموں کے معانی ہے اور انہی کے مبدلات ہیں درست اور صحیح خدا خدا لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے پروردگار رب العالمین کا ترجمہ ہے کردار لما مایوریت کا ترجمہ ہے بخاری شریف کتاب التفسیر میں تفسیر قل میں قلکل ملک یہاں امام بخاری نے سفیان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی اور پھر کہا ہے ملک الملک یا مالک الملک مانا ہو شاہان شاہ شہن شاہ مانا ہو شاہان شاہ شہن شاہ چنانچہ علماء دین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی عالمی دین کو یا بادشاہ وقت کو شہنشاہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ یہ اللہ کے نام مالک الملک کا ترجمہ ہے طلبا ذرا متوجہ آئے حرمد شریفین کے ملوک سلاطین میں فحد وہ مذکر انسان تھا جس کو یہ بات کٹپ گئی اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے جلالت الملک نہ کہے جلالت الملک کا مانا بھی ہے شہنشاہ مجھے خادم الحرمین الشریفین کہے اس طرح محتم لکھتے ہیں خادم جامع عربیہ سنو کو کوئی عالم لکھتے ہیں خادم الطلبہ خادم الم ہونے میں خیر ہے سید القوم میں خادم ہو ہر کے خود خدمت کر د او مخدوم شد اور ہر کے خود او خدرا دیدی دخروم شدہ ہے تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ ہے فتنہ انکار حدیث کا جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے کبھی القرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور کبھی خاکساروں کے نام سے سامنے آتے ہیں یہ بنیادی جی طور پر حدیث کے منکر ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ دین سے ہٹتے نہیں بالکل کیونکہ یہ اپنے علماء کے ساتھ چمٹے ہوئے ان کے دامن پکڑے ہوئے تو علماء سے بے اعتمادی پیدا کرنے کے لئے کہنا شروع کیا کہ خدا نہ کہو یہ تو ایران کے خداؤں کے نام ہے یزدان اور آہرومن یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے بے بنیاد فضول اور یہ منع کرنے والے آٹے میں نمک نہیں آٹے میں مکھی کے برابر بھی نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں درست اور صحیح ہے کہ اس زمانے میں فتنا انکار حدیث کے مقابلے میں خدا خدا پاک خدا ون تعلی کردگار پروردگار یہ اجمی الفاظ استعمال کرنا بہتر ہے رقد علام کے لیے ہی فت نتینفی عداوت الاسلام ایک شخص نے ناتیہ کلام میں اس طرح کہا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ رہا تو ایک اور شاعر نے ان کو لکھا کہ اعلی حضرت یہ کہنا غلط ہے شہنشاہ کہنا حدیث میں منع ہے بخاری شریف میں ہے جل لسانی کتاب و تفسیر میں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے غور سے بات سنو اور مضبوط بیٹھو میں تھوڑا سا ٹائم اخنال اسما برا نام ہے کہ مخلوق کو کہا جائے شہنشاہ وہ ہمیں الزام دیتے نا کہ آپ لوگ ادب نہیں کرتے تو یہ جو حضرت کو شہنشاہ کہا جا رہا ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ شہنشاہ کہنا نبی کو نبی کی بے ادبی کل حجام جہاں موڑ تھا, تھا اور کا سر آج اسی کوچا میں خود اس کی حجامت ہو گئی اور یہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ بخاری شریف نہیں پڑی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسحق القتب میں کہ بدترین نام ہے کہ کسی مخلوق کو ملک الملوک یا مالک الملک یا شہنشاہ کہہ دیا جائے یہ نام اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے اگر شعر یوں ہوتا ہاں جیو آؤ میرے شاہ کا روزہ کو اچھا اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپتے تھے چاہتے تھے کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت کرے عمرے کے لیے آپ سنچے میں آئے واپس کیے گئے آٹھ میں مکہ فتح کیا دس میں حج کرنے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں آپ کی پوری امت کو یہ تاکید ہے اس کے باوجود آپ کو کعبے کا کعبہ کہنا بہت ہی مستباد سی بات اور ایک ظالم نے بھی اس کے ترجمے میں کہا ہے کہ اہلی نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا اہلی نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا کعبہ جکا ہوا ہے مدینہ کے سامنے یہ کسی ایسے بیتکی کے آدمی کا شہر ہے جس نے پہلی بیتوکی کی, کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے ایک نماز کعبہ میں پڑھنا ایک لاکھ کے برابر ہے حدیث سنی ہے نا مسجد نبوی میں سامنے حدیث لکھی ہے میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے برابر ایک ہزار صحیح یہ ہے اور وہ پچاس ہزار والی موجب میں ہیں لیکن زیر ہے لیکن زیرباس ہے متکلف ہی ہے آئیے ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے مکے کو حرم بنایا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مدینہ منور ابھی حرم ہو تو مسلمان کہتے ہیں حرمین شریفین دونوں حرم لیکن وہ احکام کا حرم ہے اور مدینہ آداب کا حرم ہے حج اور عمرہ وہی ہوگا مدینہ میں نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ خدا جو برکتیں آپ نے مکہ میں دی ہے اسے دوہری کر کے مدینہ منورہ نصیب فرما یہ آپ کی دعا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہے وہیں فوت ہوئے وہیں آپ کی زیارت گاہ بنی لائے او بل قیام آپ کے بڑے معجزات میں سے کہ آپ کی خبر موجود ہے محفوظ ہے اور امت جا کر سنت طریقے سے زیارت کر کے اپنی آنکھیں اور دل ٹھنڈی کر دیے و الحمد للہ اللہ حافظ اوز بل شیتوان رضی شیتوان شانا یشتنو یا شیتانا اور اشتنا تشتانہ مختلف ابواب سے آتا ہے اور شانا کے معنی ہیں دریا کے کنارے کشتی کا رسی توڑنا اتنا طوفان آئے کشتی بھاگے رسی ٹوٹ جائے دریا کے کنارے دیکھا ہوگا کشتیاں بندی ہوتی یہ جو کشتی کی رسی ہے اس کو شیت کہتے ہیں شیت اور دریا کے کنارے کو شک کہتے ہیں شک حدیث میں ہے تم وضو کے اندر زیادتی مت کرو ولو کنتم تم الا شک اگر کہ تم نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو آپ نے شاید کبھی کےماڑی جا کے دیکھا نہیں ہے وہ بڑے بڑے جہاز کس رسیوں سے بندے ہوتے ہیں ہاں رسی دیکھیے یہ پیلر چھوٹا ہے بڑے بڑے بیاستے بیاس بڑے بڑے بیاستے ہوتی ہے بیاس تو بڑا ارے سر جہاز کیا تھا ہتھا یل جل جب یہ سب مل رہا ہے آج اگر اتنی بڑی رسی ہو اور اس کے لیے جو ہے نا سوئی بن جائے سوا تو اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رسیاں توڑ چکا ہے خدا کی نافرمانی کر کے دیکھو جو جانور اصیل ہوتا ہے وہ بغیر رسی کے بھی کھڑا رہتا ہے اور جو کماسل ہو جاتا ہے بدماش ہو جاتا ہے وہ اپنا گھر زمین ڈیرا چھوڑ کے تم دبا کے کہیں بھاگ جاتا ہے لوگ کہتے ہو وہ ہو رہا وہی بہن اوباڑا گل ہے اوباڑ ہے وہ اوباڑ ہے ایک مکھی ہے اتنی بڑی وہ ایک خاص موسم میں بیل کو دس دیے اور پھر اس کو ہوش نہیں ہوتا بس بھاگنا شروع کرتا ہے ارے تم غباڑ ہو یہ اثر کے کیا نام ہے مغرب کے بعد طالب علم ایسے آرام سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے میں اتنا خوش ہوا اور میں نے نظر کی آئے پڑھ کر کے کی, کی بس تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ غباڑ کرا لو ادھر ادھر ادھر ادھر ہوا خدا کے بندو عشاء کی اذان کے بعد لوگ آ کے محلے والے نماز پڑھ رہے دعائیں آپ بھی آزاد مجال آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مبارک زندگی دی ہے قرآن کے نام پر دین میں آئے ہیں پڑھنے بیٹھے ہیں اتنے فتنوں تکلیفوں کی گھڑیوں میں اور فتنوں کے مرکزی شہر میں مقتل گاہ میں جس میں بکرے اور گائے کم ہو انسان بے قصور زیادہ کٹتے تو آپ تو زیادہ فکر مند رہے ہیں کہ خدا ہمارے ادارے کو ہمارے درس کو ہمارے محلے کو ہمارے شہر کو امن نصیب فرما بہت ہی مہربانی ہوگی کہ آپ مسجد میں بڑے ادب سے رہے احترام کے ساتھ رہے شاقی نماز کے آس پاس آزاد ہو گئی یا ہونے والی ہے آپ بھی دو چار رکاوٹ پڑھ لیں آپ کے لیے کوئی منت ہو رہی ہے اپنے بڑوں کو بخشے سیلاب زدان کو بخشے یہ جو ناحق شہر میں مارے گئے ان کو بخشے دعا کر لے مقصرت کی امن اللہ تعالی سے مانگے مسجد میں عزیز طلبا بڑے آرام و راحت سے رہے آپ کو پنکھا چلانے کی اجازت آپ کو ہر وقت بیٹھنے کی اجازت نمازوں کے اوقات کے علاوہ درس کے اوقات کے علاوہ آرام کرنے کی اجازت تو جب نماز کے لیے وقت قریب ہو اذان سے دس پندرہ منٹ پہلے تو رباب با ادب با سلیقہ باوجو باوجو نہیں ہے فورا جا کے وضو جب اذان ہونے لگے اس وقت نہیں آرام سے بیٹھا رہا اغان آرام سے سن لیں یا تو اس سے پہلے چلے جاتے یا اغذان سننے کے بعد آپ وزو دوبارہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں لیکن یہ نامناسب بات ہے کہ آپ غوغا غوغا غوغا ظاہر بڑی تعداد ہے اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں اس کا تو وہ تو بڑی بن جاتی ہے شور مچتا ہے سامنے کہ میں بیٹھتا ہوں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آرام سے نہیں ہے حسن نظم کا خیال رکھنا ضروری ہے اسلام پورا کا پورا ڈسپلن ہے اعلی اسلوب ہے عمدہ طور ہے ہم اور آپ ہی اسلام ہیں ہم سے ہی لوگ اسلام سیکھیں گے اسلام ہمیں ہی اللہ نے نصیب کیا ہے اسلام کے اصول و فرو یہی ہیں جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں اسلام کی قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہ آسمان میں نہ زمین میں ان شاء اللہ تعالی درس بھی آپ کا بہت ہی بامانہ اور مفہوم اور مطلوب کے قریب ہوگا لیکن عمل کرنا فریضہ ہے اور بہت ضروری ہے یہ بات مجھے شیطان پر یاد آئی کہ یہ اچھے لوگوں کو متاثر کرتا ہے مغرب کے بعد تھوڑا سا میں ٹھہرتا ہوں تو دیکھت طالب علم وہ ماہ ہوایا قرآن یا ہودایا پاک میں نے منصور کو کہا یہ ایک ہی عمل پورے شہر کے لیے کافی ہے کچھ میرے جانے سے ان فساد ہو جاتا ہے دو چار اپنی کروٹیں بدل لیتے ہیں اب پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے کھڑے ہونے شروع کرتے ہیں پھر دو چار قدم بھی لیتے ہیں بس پر نیشنل اسمبلی کھل گئی نہیں احتیاط کرنی پڑے گی اور آپ خیال رکھیں کہیں سن ہو کہ ہم دوبارہ آپ کے پیچھے آئے گئے یا اذان کے وقت بعض اوقات خیال ہوتا ہے یا جماعت کے وقت کے کچھ اعلانات کرو لیکن مناسب معلوم نہیں ہوتا غیر ضروری لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے طلبا مسجد میں رہنے سہنے والوں کے بعد بشریات سے آگاہ نہ ہو تو اچھا ہے شیطان یہ پہلان کا سیرہ ہے اور وہ ہے شیطان سے اور شتیم سے شیطان شیطان اس لیے بنا جب اس نے کہا کہ میں بگاڑوں گا لاکھوں دن لو مس رات میں تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کروں گا توبہ توبہ تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا سیدھے راستہ دین کا ہے ایمان کا ہے توحید کا ہے بے بئیمانی اور شرک اور بے کے راستے شیطان کے راستے شیطان کا اصل نام کیا ہے ترمزی شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ اس کا نام حارث ہے حارث ہار فارث حارث اور اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے اور وہ حدیث جس میں ہے کہ بہتر نام حارث ہے وہ متکلب ہی ہے اس کے بعد طرق میں اعدل الاقوال ہے آدل بمانے اشرک یعنی نامناسب نام بعض بزرگ اس, اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور تربیزی والے کو ضعیف کرتے ہیں پھر وہ حارث کے قائل ہیں ہم آجز اور مساکین کا خیال یہ ہے کہ نہیں حارث نام مناسب نہیں ہے اور یہی تو جی تفصیل شیخ الہند میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمائی ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے جس میں وہ پکارا جاتا تھا تجربہ ہے کہ اس نام کے لوگ اچھے نہیں ہوتے اور ان سے اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ ساتر ہوتی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہارس نام نرک نام مناسب ہے ناموں میں احتیاط کی حا جاتے چند سال پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا اس نے کہا رکھ سکتے کہ یہاں آپ کے ہاں جمعہ پڑا آپ نے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں رکھ سکتے وہ جس نے کہا کہ رکھ سکتے ہیں اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی حارث رکھا ہے عالمی دین ہے ہمارے بھی بزرگ محترم ہیں میرا نام لیا تو ذرا زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں مجھ فقیر پر زیادہ برہم ہوتے میں نے اس کو کہا کہ غیرت کا تخاضا ہے کہ آپ واپس جائیں گے ایک دفعہ میں نے شیخ الہند کی تفسیر نکالی سورت آراف کے اندر وہ جگہ نکالی فلم تا ماسوح جا لکا اس کے حاشیے میں مولانا شکیر احمد نے لکھا ہے میں نے کہا پہلے دو سوال کر ہیں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بڑے علماء میں سے ہیں یا مجھ فقیر کا نام لو یا اس جیسے چھوٹا سے چھوٹا ہے تو وہ کہے گا وہ حضرت بن نوری مفتی محمد شفیع مولانا ادریس کا اندیلوی مولانا عبد اللہ کا کوڑا بھٹک مولانا موس ہزاروی ان سب کے استاذ تھے وہ <laughs> پاکستان کی شکایے حاشیہ پڑھو حاشیہ پڑھنے کے بعد اس عالم نے اس سب کو کہا تو قرآن لے کے لڑنے کے لیے گلی گوچوں میں نکلا ہوا ہے رہنے دو بس جو وہ کہے وہ بھی صحیح ہے جو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے میں نے کہا یہ اشتہادی اختلاف نہیں ہے اس میں حدیث وارد ہے فرمنی کتاب التفسیر میں کہ حارث نام شیطان کا بعض الماعدین کہتے ہیں کہ شیطان جناب کا ممبا ہے جس طرح ہمارا ممبا آدم علیہ السلام لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ شیطان کے متعلق قرآن کریم میں ہے کان من ال نے یہ نہیں فرمایا کہ کان الجن جن من ہو یہ ان میں سے ایک ہے اور وان حلق نہ ہو من قبل منار من سبو جنات اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے بہت پہلے شاہ ابد الخادر محدس دلوی لکھتے دو ہزار سال پہلے آپ کے شولے سے پیدا کیے باللہ من تو نام اس کا حارث تھا ترمیری کتاب التفسیر جب اس نے برا کرنے کے ٹھان لی تو شیطان ہو گیا کہتے نا امید دف شیطان دے شیتان ز کا بئی مان دے اور جب یہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس بن گیا ابلیس ابلا سو جیسے اشرف یو شر کو کہ میں نے شرا کا تنورا وہ اشرا کا تل ارد بنور شیتان رجی میں پنا مانتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے جب شیطان مردود سے حفاظت نصیب ہوگی تو سام بچو چیتا اور شیر ریچ اور بگر مجھ جن اور دیگر دیو اور ان انسان اور جنات کے شر سے حفاظت آسان ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان نے اصل میں پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہسد کیا آج تو لمن خلق ہوں بشر من, ہو من پوئی کیا جس کو آپ نے مٹی سے بشر بنایا اس کا سو اس کا خیال تھا کہ کوئی نوری ہو, یہ نوریوں کا یار ہے آنسو دو یہ صاف کہہ رہا ہے میں سج لمن خلق ہوں بشرم منت فخر جمن نہ کر جی وہ ان لان سلا یو می بشریت کے منکروں کی سزا فخروش نکالنا دتکار خدائی لعنتوں کا وہ مستحق ہے یہ قرآن ہے یہ کوئی دیوبندی مکتب فکر کی شاید کتاب نہیں ہے سورہ ہجر میں موجود ہے سورہ آراف میں موجود ہے سورج سواد میں موجود ہے اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ ملائک کو دیکھ کر کے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا وہ سجدہ تو خدا کا تھا آدم علیہ السلام تو جیسے قبلہ روحے کعبہ تو اگر آدم علیہ سلام کے لیے سجدہ کر لیتے فرشتوں کی تقلید کر کے تو بچ جاتا نا شیتانیا سج دو نکڑا پلان چو بے فلدی و چو تو نتیجے کے پہلا غیر مقلد بھی شیطان اور آآس و دول من خلق خلا بشر نبیوں کی بشریت کا پہلا منکر کی رلی اس لیے ساجس کے نزدیک دونوں کی اقتدا میں نماز کا لگم ایک چیز ہے ایک ہی چیز اصفر اللہ آپ مضبوط بیٹھے ان شاء اللہ ساڑھا پلہ بھاری بھاری کرا کے رکھیں گے آپ کے وضو کے لیے فکر مند رہے تو کیونکہ ابھی تو خیر ہے آپ نے رات کو کھانا کھایا اور ناشتہ کیا ہے نہیں کیے لیکن شیری میں تو آپ کو پراٹھے کیمے دہی اور بہترین قسم کے بچڑے باقاعدہ کٹتے کیونکہ پہلے مرغیاں کا سالن بنتا تھا پھر طلبہ خفا ہو گئے شاید اس میں بعض مرغیاں ایسی ڈالی جائیں کرتے وہ لوگ آئے خیر تمہیں وقفہ بڑھا دیں گے ایسی بات ہوئی تو تم وقفہ ساڑھے دس بجے کرتے رہیں وقفہ کوئی ممنوع نہیں ہے صرف مجھے سہولت ایک ہی نشے اس میں تو کبھی آپ کی راحت و آرام پر اپنی سہولت قربان کر دیں جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ برتر کے پاس شیطان مرد سے ر ماں یار جموں پتھر ماننا سنسار کرنا رجیم فعیل کا وزن ہے بمانے مرجوم کے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھاگ جائے یہاں سے نکل جا کبھی نبی کی بشریعت نہیں مانتا کبھی ملائک کی تکلیف پر اعتراض کرتا ہے اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ منکر کو تو اعتراض کرنا ہے اگرچہ کہ قبلہ و اوقاب ملائک جیسے کیوں نہ ہو امام ابو حنیفہ اور امام مالک شافی و احمد کا دینی مقام فرشتوں سے پڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اللہ اللہ جتنے امتحانات ان بزرگوں نے گزارے جتنی خیر اللہ نے ان سے جاری فرمائی اس کی نظیر نہیں ہے آسمان و زمین میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے کرشمے بنائے میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے سب سے بڑے خطرے سے بچنا جس سے ایمان خطرے میں ہے ولا تک تبھی وہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا ان لکما دوں وہ مبیر وہ بالکل واضح دشمن اس نے کہا ہے میں ان کو ہٹاؤں گا بہکاؤں گا <coughs> <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تعوض میں صرف لفظ اللہ ہے اور تصمیے میں پھر لفظ اللہ کے ساتھ شب علم بھی ہے رحمان اور صفات کمالیہ کا جو اعلیٰ مظہر ہے رحیم وہ بھی موجود ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کو دو ضرورتیں ہیں ایک خطرے وسوسے دشمنی تباہیاں ان سے بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیب سارے نقصانات اور خطرے شیطان کے ذریعے آتے ہیں اور دوسری ضرورت مومن کو ہے ایمان کو ہے کہ خیر فضل شرف ترقی خوشی نجات ہدایت ارشاد متوجہ ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالی کے صفات رحمان الرحیم کی ضرورت ہے <تصفح> تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مدرت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جل بے منفا دفع اور پھر جل بے منفا آپ دیکھو پہلے وضو کرتے ہیں بے وزو دور کرتے ہیں نجاست ہٹاتے ہیں خباست ہٹاتے ہیں پھر آ کے دو رکات پڑتے ہیں ذرا دیکھ لیا وضو کر لیا یعنی ہوش تھا آپ پناہ میں آ گئے اب آپ نے تلاوت شروع کر لی درس میں بیٹھ گئے نماز شروع کر لی تسمئی تھا اور جل تھا بلّا ہی الرحیم ورحمان آدمی پہلے بچتا ہے کہ بھئی بیماری ختم ہو جائے تکلیفیں ختم ہو جائے جب بیماری تکلیفیں ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں اب صحت کس چیز سے بنے گی تو دفاع مذرت پہلے ہیں اور جلد منفات باد میں ہیں اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اصل میں ہے اب تب یا آفتا ہو یا اشرا ہو لیکن اس فعل کی ضرورت ہی نہیں بنا میں خدا جو بہت مہروبان اور بہت مالا مال کرنے والے رحم والے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب کا اندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض ادبی کتابوں میں لکھا ہے اور دوسرے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ مشرقین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ کے وزا لات اور بناط اور عزا کے نام پر کام شروع کرتے تھے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کرنے کے کام ہے جیسے لوگ مردوں کو بخشانے کے لیے پہلی رات دسویں بیسویں پھر چلم پھرتے تیجے برسیاں کرتے ان کا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے جبکہ یہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے ای سال ثواب تو تب ہو جب سنت کام ہو جب سنت کے خلاف ہو تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس پر ثواب دے گا بلکہ فلیح زری الزین یو خالفون جو پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ عذاب سے ڈر ہے تو سنت کام عیسال ثواب اور خلاف سنت کام عیسان العذاب عیسان العضاب تو جو لوگ بیداخ کی تعلیم دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں وہ زندوں کے علاوہ مردوں کے بھی دشمن ہیں کہ جو امان سنت کے ہوں گے ان سے فائدہ ہوگا ان سے ہٹا دیا سنت اور بدت کا فرق چل رہا ہے کوئی رات کوئی دن متعین نہیں جس دن سہولتوں کر لو سنت ہے ایک وقت ایک رات متعین کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا انتظامی تدبر کے یہ اس کی ثبوت اور دلیل پیش کرنی پڑے گی ثبوت دلیل کوئی نہیں یہی بیداد ہے اس پر گرفت ہو سکتی ہے آپ جمعہ کا دن کس کو پتہ نہیں کہ افضل اور بہترین دن ہے لیکن بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث نکل کی لئے سومن نہ آہدم یومن جمعہ اللہ یومن قبل ہاں اور صرف جمعہ جمعہ لوگ روزے نہ رکھیں ایک دن پہلے رکھیں یا ایک دن بعد میں بھی رکھیں تاکہ یہ تخصیص نہ ہو جمعہ افضل ہے مگر جمعے کے دن روزہ رکھنا یہ پیغمبر کا مداو سن بت مشغول لوگوں کے لیے تو بہت مشکل کام ہے ان کے شغل میں فرق آتے ہیں اللہ یقون رمضان فو فرض القطن و رمضان تو فرض الفرض اور قطعی چیز ہے اس کی بات ہی ہو رہے بسم اللہ شروع اللہ تعالی کے نام سے الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے اور ارحی اور بہت زیادہ بخشنے والے کہتے ہیں لفظ اللہ یہ وجود خلق اور بقا کا باعث ہے وجود خلق اور بقا اور لفظ رحمان یہ فیضان سے متعلق ہے جود اور کرم سے وہ وجود کا ہے یہ جود کا ہے لفظ رہیم یہ غفران سے متعلق ہے بخشت ہے اس لیے مفسرین کے بس بسم اللہ خالق کے سماواتی وموجدہما ارد پھر کہتے ہیں الرحمن ال جواد على ال الاقوان الرحیم ال کریم والغفران رحم الغفراد فل آخرہ للم تفسیر بیضاوی میں ہے یا رحمان دنیا و رحیم الخرا دنیا میں تو سب کے حق میں مہربان ہے اے کریمی کہ ازانہ از اے گیم گبر ترسا وظیفہ برداری دوستارا کجا کنی محرو تو کب دشمنا نظرداری دنیا میں تو کفار بھی مشرقین بھی مبتدین بھی زیب و جلال کے مرتقبین بھی بلکہ ان کو زیادہ دیا جاتا ہے بنا داں آن چنا روزے رسان کے دانہ اندراں حیران بماند لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو ایمان کی وجہ سے محفرت صرف اہلی ایمان کی ہوگی ربما بمائے ابد الزین کفرو لوکاڈو مسلمین اس دن بہت افسوس کریں گے کافر لوگ اکانش کے مسلمان ہو جاتے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صحیح کاموں میں ہے اور ہر کام کا بسم اللہ علاحدہ ہے کھانے کے لیے افضل ہے بسم اللہ بس اتنا المسحل لپن الحاج مالی کی ویسے آم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا کپڑا پہنتے وقت الحمدللہ للہ ہی لدی کسانی ہاضا من غیر حول منی من ولا پووا. کھانا شروع کرتے وقت یہ کلمہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ خرجنا داخل ہوتے وقت بسم اللہ ولجنا بیوی سے ملاقات کے وقت اللہ جنبنا جن وجنب شیتان و جن بخاری میں ہے ان کو در اللہ ومبی در رہو شیتان اس کلمے کے پڑھنے کے بعد گرمی بیوی کا بچہ ٹھہر گیا شیطان کے شر سے بچا رہے گائے بکرا مرجی حلال جانور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ, اللہ اکبر علماء کہتے ہیں جتنے موجود ہو سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر یہ شاعر اسلام ہے استحلال ہے استحلال کے معنی سب لوگ ہے بسم اللہ اللہ اکبر استا یہ یعنی کہ صرف کسائی بھی باتوں میں لگے رہے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے ہو چور پہ رہے یہ تو تارک و تسمی یا متعمدن ہے جانور مردار ہو گئے تارک و تسمیہ متعمدن یقیناً جانور مردار قصائیوں کو بھی ٹھیک کر دے ان کا منہ دھلوائے اور ان کے چوہے چاقو بھی صحیح کرا دے اور ان سے کوئی بھی ضبح کا وقت آ رہا ہے تو بکواس نہ کر صرف بسم اللہ اللہ اوپر دے رہو ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے اگر وہ کسٹر نہ پڑھا گیا تو حلال جانور مردار سمجھا جائے گا اور تین دفعہ پڑھ لے تو بہتر ہے اور جتنے موجود لوگ ہو سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اوپر یہ کیا کہیں گے جانور کو پانی پلائیں گے جانور کو قبلہ رخ کریں گے اور اس کے سامنے چھرا تیز کر دیں آگے فکوان نے منع کیا آلمگیری دلّی پنجب میں گائے بکری بھینس گرو کی موجودگی میں چھوڑا نہ تیز کریں تکلیف پہنچتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں اللہ نے اتنا شور دیا ہے ہماری ایک بحن پوری رات روتی رہی پوری رات پالن ہار جو تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا میں گیا اس سے بڑی بات چیت کی اس کا چارہ وارا ٹھیک کیا اور گھومتا پھرتا رہا پوچھتا رہا کہ کی کیا تکلیف ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر لیٹ گئی پھر آمکھوں سے موٹے موٹے آنسو سو گر رہے بعد میں میں نے کتاب پہ دیکھا تو اس کو چورا دکھاتے کہ آج تو کٹے گی یقین کر لو نو دس بجے صبح کے قریب کٹ گئی کٹ گئی ضبع ہو گئی شور کے درجے میں اللہ پہلے سے ادراک کرا دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و احسان کا معاملہ کرے قاضی بیزابی نے تفسیر بیزابی میں لکھا ہے کہ ضبی ہے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکرو ہے کیونکہ یہ موقع رحمت کا نہیں ہے غذب کا ہے قہر کا ہے اس کی گردن کٹ رہی حلال جانور کے گلے میں چار رگے ہیں اس کو اوتاجی اربا کہتے ہیں وہ سارے یا اکثر کٹ جائے تو جانور حلال ہے درست یہ ہے کہ دو بھی کٹے اور بسم اللہ اللہ اوپر پڑا گیا ہو اور ضبع کرنے والا مسلم معاہدوں ہو انشاءاللہ اللہ حلال ہے مختلف موقعوں کے کل مختلف ہیں خانے جاتے ہیں اعوذ باللہ من و الخبائز ہر موقع اور محل کی شریعت نے رہنمائی کی ابن سنی محدث نے کتاب لی عمل امل واللیل و نسائی نے کتاب لی عمل امن واللیل جلال سیوتی نے کتاب لی عمل امن واللیل نواب صدیق قنوجی نے کتاب لکھی نزل الابرار فط آوات الماصورہ السد الابرار نوبی شافی نے کتاب لکھی کتاب الاسکار وقت دعوات مفتی محمد شفیع مرہوم نے کتاب لکی ذکر و دعا احکام دعا یہ سب کام کی چیزیں و کام کی کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین ہم و ثنا اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے عالمین عالم کی جمع ارحمان الرحیم جو بہت نعروبان ارحیم بہت بخشنے والے ہیں مالکی امید دین وہ مالک قیامت کے دن کے ایا کنا بدو آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ یا کن اور آپ ہی سے مدد مانتے ہیں یہ دن سرا رہنمائی فرمائی ہمارے سیدھے راستے کی سراک الام تالئیم راستہ ان لوگوں کا جن پر نام فرمایا آپ نے غیر علمکدوں نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے غضب کیا اور نہ ان کا جو راستہ بٹک چکے ہیں یہ آسان اور سلیس ترجمہ و کئی قسم کے تراجم پیش کریں گے الحمدللہ یہ دعوے صورت ہے کہ ہم دوسنا کمال اور جمال طاقت اور توانائی علم اور فضل اللہ کے لیے ہے رب العالمین یہ دلیل اول ہے اس لیے کہ وہیں تو پالتے ہیں عالموں کو الرحمن یہ دلیل ثانی یہ بہت میں روبان ہے اور رحیم بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں انہیں میں بخشش ہے مالک امید الدین وہ مالک ہے قیامت کے جن کے روز جزا کے جس میں انسانوں کو اچھے اعمال کا بدلاؤ برے اعمال کی سزا دی جائے گی رب العالمین دلیل اول ار دلیل ثانی الرحیم دلیل ثالث اس مالکیوں الدین دلیل رابع عیا کا نابو ایا کا یہ تعبد ہے اور استعانت ہے اس دن سراتل یہ سوال ہے حسن سلوک کا جو مشیر ہے تصدیق مشرب اور تعین مسلک کے لیے یہ سوال ہے حسن سلوک کا سنک اسلو کو چلنا یہ اللہ ہمارے چلنے میں ہماری حفاظت فرما ہمیں اسلام پر چلا جس کو ہم کہتے ہیں حسن و سوال ل لس سلوک وہ مشیر الى تصدید المشر میں وہ تعین المشر کے وہ مسلق و اہل سنول جمع الگ تحقیقی وقت رائے گھبرائے نہیں یہ لمبا چلے گا صرف دلائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے اور دعا کب تعبد و استعانت کے بعد اللہ کی خالص عبادت صرف اللہ سے مدد مانگنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا ہے وہ ماں دعا القافرین اللہ فی کافر و بجتی کی دعا دعا ہے ہی نہیں وہ بہیم جانور کی دعا ہے وہ دشمن کی دعا کے مستقیب اسلام ایمان ان اللہ ربی و رب کو فا بدو حاضہ سرات مستقیم قرآن مستقی میں ایمان صراط مستقی میں اسلام صراط مستقی میں ا الخالص صراط مستقیم ہے احجنت سرات المستقیم ہمیں اسلام ایمان دین قویم عبادت مخلصہ اور خالص توحید کے طریقوں پر گامزن فرما سوال کیوں ہے دعا کیوں ہے ہے تو صحیح جواب خطرہ ہر لمحہ ہے ہر گھڑی خطرہ ہے آپ نے فرمایا اے آسما مجھے ڈر لگتا ہے ان والا کل قلبی میں بھی اپنے دل کو بدلا بدلا پاتا ہوں وہ نیلا سفر اللہ کل یوم سبھی نہ اور میں کم از کم ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں ربنا بنا جا قلوبنا بادل ہدئی تنا و حب لنا بلد ان کا یہ سراط مستقیم کیسا معلوم ہوگا سراط الزین یہ راستہ ان لوگوں کا ہے انعام تالے ہے کہ آپ نے ان پر انعام فرمایا آپ غلط آدمی کو انعامات نہیں دیتے آپ بے دین انسان کو انعام نہیں دیں گے یاد رکھو انعام یہ نعمت سے ہے اور نعمت کا تعلق عبادت مخلصہ سے ہے اور جو کافر و مشرق کو ہے وہ نعمت نہیں ہے وہ نعمت ہے مزید پیٹنے کے لیے اس کو موقع دیا جا رہا ہے آگے تفصیل قرآن خود کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ سراط الزین انامتا نہیں یہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں وہاں سنا او ان لوگوں کی رفاقت بڑی اچھی ہے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل و افسان ہے سراق الزین نام تعلم ہم کہتے ہیں ذکر الموافق موافق اس سال کہو ذکر المافق موفق جن کو خدائی توفیق حاصل ہے اور وہ چار طبقے ہیں انبیاء پہلے ان کے تصدیق کرنے والے صدیقین دو ان پر جان قربان کرنے والے شہدا تین انہیں قیامت تک اپنے مقتدہ بنانے والے صالحین چار چار مذاہب چار فکے چار امام اور پڑے جل جائے اور جل جانے والے ویسے ان چار کا امام چار چار کہاں سے آیا چھ کہاں سے آیا ایسے آئے سے چار نو تو پانچ جو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آیا وہی سے آیا جہاں سے آنا چاہیے تھا غیر المقدوب علیہ اور ان لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے اور غذب نہیں ہوا مطلب دوالین اور نبو لوگ جو رائے رات سے بٹک چکے ہیں ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ مقدوب سے مراد فساق ہے فاسق فاجر اور دوالین سے مراد کفار ہے لیکن عبداللہ ابن عباس سے مرفوع روایت موجود ہے تمام تفاصیر میں کہ غیر المغضوب علیہم رہی ہے حم ال النصارہ غلطینسوارا فبا بیغذ بن آلہ غزب فباع بےغض بن بن اللہ یہود کے لیے قرآن میں ہے یہ ادب یافتہ ہے فت اللہ و ادول و دول ان تین دفعہ تین دفعہ یہود پٹے تین دفعہ نسرانی پٹے اور ہر دفعہ مومن و پینام اکرام ہوا ہے یا بنی اسرائیل لسکو نعمتی التی انم تو علیہ کو وان فتول تو کما اللہ جب یہ لوگ اہلی ایمان ہیں ان کی مزید تفصیل تفصیل تشریح بعض مصادیق ان اللہ تعالی گارس کریں گے اور اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے ایک غیر مسلم پروفیسر یہود نے ایک فون کیا تھا مجھے غیر المخوب علیہ پر وہ بھی انشاءاللہ کل عرض کریں گے واخر زاوان الحمد للہ یورب العالم کل فاتحہ کی تکمیل بھی ہوگی اور ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ سور بقر بھی شروع ہو جائے گی الحمد للہ یارب العالمی مصطفر کر سالوں کا سلام ولافیہ بنا تقبل من کان تصمی وت والے نا ان کان تک تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت شفا قائم دائم رکھے اور دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کو صحت دے یہ جو شہر میں طوفانی بدتمیزی چل رہی ہے اور گزر گئی حق لوگ مارے گئے اللہ نے شہادا و سہدا بنائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو باہم الفت محبت دے یہ شکر رنجی اور غم واغ اور دشمنی کے ماحولیات اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے اللہ ہمارے در آسان فرمائے